m mm. اللہ سبار سطح وقوع جل نوایا محترم علم میرے تین بھائی ہو اور اللہ بالعالی نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جسم پر کپڑے نہیں ہوتے بھوکا ہوتا ہے ڈرا ہوا سنما ہوتا ہے ماں کی گو میں سو لیا جاتا ہے سیڑھی سرگاتی ہے اس کی بھوک مٹاتی ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے پھر بچپن میں ماں باپ اس کے لیے کھانے پینے کا لباس کا رہنے کا پناہ دینے کا دوائیوں کا اور اسی طرح سے تمام ضروریات کا ان کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے انسان جوان ہو جاتا ہے جس میں قوت آ جاتی ہے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اب وہ ماں کی طرف وجود نہیں کرتا بلکہ وہ خود چیزوں کو تلاش کر حاصل کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال ہوتا ہے اور اس کے پاس کورس ہوتی ہے اس کی آپ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے دھیرے دھیرے اس میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مقابل نہیں ہوں. میں اپنی پسند کی چیزیں اپنی چاہتیں خود حاصل کر سکتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی انسان اپنی ابتدا سے انتہا زندگی سے موت تک بلکہ آخر دینی اللہ رب العالمین کا محتاج ہے انسان کو چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کی ضرورتیں ہوں ان تمام چیزوں میں انسان سب سے پاؤں اللہ کا محتاج ہے اگر اللہ رب العالمین کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو تو انسان ایک قلم بھی نہیں چڑھ سکتا بولے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ایک قلم بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ اللہ ہے ایک انسان کو قدرت اور صلاحیت دیتا ہے اس پر اپنی نعمتیں دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اکثر اوقات اس کی چاہتیں اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو مانگنے سے پہلے لے نہیں جاتی ہیں ہم سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگی نہیں تھی مانگے بیٹھے یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ اگر آدمی سے آج بھی کھینچ جائیں تو کروڑوں کی نعمتیں اور دولتیں دے کر بھی آدمی اس کو واپس نہیں لے جاتا ہے ایک آدمی کی سانس آسانی سے چلتی ہے لیکن جب واقعی دواخانے میں ہوتا ہے آخری اوقات میں اس کو جب وینٹیلیٹر پر ڈالا جاتا ہے تب اس کا خرچ بتاتا ہے کہ سانس کتنا کام ہے زندگی بھر آدمی سانس لیتا رہتا ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے جسم کے سارے اعضا مفت میں ملنا اور ان آگاہ کا ان جسم کے حصوں کا انسان کے فائدے کے لیے کام کرنا یہ انسان نے تیر نہیں چاہیے اللہ نے تیریا ہے انسان ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج یہ محتاجی انسان کی غفلت کی وجہ سے ختم نہیں ہو انسان مانے یا نہ مانے وہ محتاج ہے اگر وہ یہ سمجھ بھی لے تو تھوڑی دیر کے لیے کہ مجھ کسی کی ضرورت نہیں نہ اللہ کی ضرورت نہیں جیسے بہت سارے مغربی ذہن کے پڑے لکھے ان پڑھ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ سمجھ بھی گئے وہ یہ قیام بھی کرے مجھ کو اللہ کی ضرورت نہیں تب وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ اس کے باوجود اس کو اس کی ضرورت نہیں دیتا ہے. یہ اللہ کا خبر ہے کہ اللہ گلازمین بندے کے شر کے ناول اس کا کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر اور کوئی نصر بات نہیں رہتا کوئی سانس بھی نہیں لے لہذا اس چیز کا شعور انسان کو ہونا ضروری ہے کہ میں محتاج ہوں کبھی یہ بگاڑ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آدمی محتاج سمجھتا ہے لیکن پھر اس کی نگاہیں اللہ سے پھر کے کہیں اور جاتی ہیں اس کو اپنی محتاجی کے شعور تو ہوتا ہے لیکن اس کے مانگنے کا رخ بدل جاتا ہے وہ اللہ کی بجائے حقیقی اصل دینے والے کی بجائے جھوٹے معمولوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کبھی بتوں کی طرف کبھی انگوٹھیوں کی طرف کبھی کسی اور مسلوق کی طرف کبھی ماں کبھی عہدہ کبھی سماج کبھی کوئی اور انسان کبھی قبریں کبھی کچھ کاغیزات سب نہ جانے انسان کے لیے تعدت ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانے اور زندگی بھر اس بات کے احساس کے ساتھ جیتا ہے اور دنیا کا سب کچھ اس کو مل جائے تب بھی وہ اس بات کو مانتا رہے کہ میں ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہوں یہ عبودیت کی اصل ہے اللہ کا خوف اللہ سے محبت اور اللہ رب العالمین کی تعظیم ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام عبودیت یا عبادت ہے یہ اصل ہے انہیں کئی رسع کماتے ہیں یہ تین چیزیں اصل ہیں کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی قدرت کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرے اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے حق اور درگر کی وجہ سے وہ اس کی تعظیم کرے اس لیے دل سب سے بڑا ہے ساری عظمتیں اس کے مقابلے میں بھی چیز کو بڑا اس نے دیے تو اللہ نے وہ جب چاہے کسی کو اونچا کرے جب چاہے کسی کو نیچا کر دے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ترارے اس کے ہاتھ میں ہے ایک انسان دنیا میں اللہ نے انسان کو ڈالا ہے دنیا میں آ کر وہ دیکھتا ہے پیسے سے سب کچھ ملتا ہے پیسے سے سیدھے نہیں انسان بھی خریدے جاتے ہیں دین بھی ہی بدلے جاتے ہیں تو آدمی پیسے ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کوئی دیکھتا ہے کہ سماج اصل ہے خوفہ پانی بند ہو جائے گا اگر سماج سے بگاڑ اور مخالفتم ہوگی پھر وہ اپنی پوری زندگی کو سماج کے تابع کر دیتا ہے وہ اسی ڈھانچے میں ڈھل جاتا ہے جو سماج سے مین ہوتا ہے ہر انسان کرو کہیں ہوتا ہے ایک مسلمان کا روخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کے نبی صد اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فراہم کری میں فرمایا اور پھر ہو الا ان کو میں تو تم فرار اختیار کرو تمام چیزوں سے اس اللہ سے دوڑ اللہ کی طرف انکومین نبی میں اس اللہ کی طرف کو واضح طور پر فبادار کرنے والا سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے نبود کا حقیقی قیال حاصل کرے وہ اپنے کا رب کو پہچانتا اللہ تعالیٰ کو مانچا یار یہ انسان ماں والا کا ضرور انسان اس کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے جھوکے میں ڈال دیا ایسے کیسے تو بہت کی کی کی لیا اللہ کی بجائے تو دوسروں میں کھو گیا خالق کی بجائے تو مخلوط کی طرف اپنا رخ کر لیا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور سر کی کامیاں گیا وہ رب بھی ہے اور کریم وہ تیرا مالک ہے کو چاہیے تھا کہ اس کی ماں نے وہ تیرا ول ہے اس نے کچھ کو آگے سے وجود کیا تو نہیں تھا اس نے کچھ پیدا کیا تو اس کو جسم دیا اللہ کاشا اور کرو تو اپنے وجود میں اس کا ممتاز ہے تو نہیں تھا کو پیدا کیا اور تیرے جسم میں عدم پیدا کیا تو اس کو ٹھیک ٹھاک بننا اور جو چاہ سورت اس کو دینی چہروں کا ملنا مناسب آردہ کا ملنا اور جس میں توازن کا ہونا یہ ساری چیزیں کوئی اور نہیں کرتا ہے اللہ کے ساتھ ماں کے گول میں تو بچہ باہر نہیں آتا باپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا بھی یہ اللہ ہے جس نے انسان کو بہترین جسم دیا اور ماں کے پیٹ میں بغیر کسی شاپنگ مال کے اس نے بچے کو پایا نہ کوئی وہاں پر کارخانہ ہے پیٹ میں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی اور دکان ہے کچھ نہیں اندھیری کوٹری اس اندھیری کوٹری میں بچہ ایک دم دکھ رہتا ہے سمٹا سمٹا ڈرا ڈرا اور اندر اللہ دادا ماں کے پیٹ میں اس کو جوڑ کے نو مہینوں تک اس کو پالتا ہے کوئی سارونی دریا ہے آنکھ بند ہیں منہ بند ہے لیکن اندر بچہ بستا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ ایسا نہیں کہ دور کسی پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہم لوگ ان کی بٹو بھی مذہبی اللہ نے بنوایا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پالتا ہے بناتا ہے بمبا اس پال اس کی کتنی آت ہے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور اللہ اس کو بننے چار مہینے کے بعد روح آتی ہے اس کے بعد پانچ مہینے اور رہتے ہیں چاہتا تو اللہ ایسا کرتا جیسے روح آگے باہر لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا چار مہینے کے بعد نسبا سے مصفا بنتے بنتے پھر روح آتی ہے می سروے ملک کو چار مہینوں کے بعد پھر پرشکار لگتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے اور روح ڈالنے کے بعد تقریبا اندازن پانچ مہینے پھر بھی ہو رہا ہے آپ سوچیے پانچ مہینے تک ایک کالی کوسری میں ماں کے پیٹ میں اس کو غذا کا انتظام کرنا یہ کسی انسان کے کی مشکلات نہیں کسی ڈاکٹر کی مشکلات نہیں سائنسدان کی دستی بات ہے یہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہر بچے کو پڑھتا ہے تاکہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالی اسباب اور وسائل کا متاج نہیں ہے اس کو کسی ضرور کیے. کی ضرورت حالانکہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نصیحت کی متاج ہے اللہ کے امر کی محتاج ہے اللہ, اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا ہے تو ہوتا نہیں ہے نہ آباد عمور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ایسا ہو جائے تو وہ ہو جاتا اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے اس کو حکم دینا پڑتا ہے اور اس کا حکم دینا یہی اس کی تنقید کے لیے ہے اللہ بس حکم دیتا ہے اللہ کو پوشت کرنا ٹرائی کرنا یہ اللہ کے یہاں نہیں ہے اللہ حکم دیتا ہو جاتا ہے باقی سارے کوشش کرتے ہیں آپ کسی سے کہیں بڑے سے بڑا ہو آپ کمپنی کے مالک میں آپ چاہیں تو ہم کو جاب مل سکتا ہے تو کہتا ان شاء کوشش کرتا ہوں باقی سب کوشش کرتے ہیں اللہ کی کوشش نہیں اس کے لیے حکم دینا ہے لیکن انسان کی بنکتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول کے مطلوب میں بس جاتا ہے وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے سب سے مانگتا ہے اور سب سے محروم ہونے کے بعد ساری برتن لے کر کے اللہ کے پاس آتا ہے تو یہ مزید شرمندگی پر شرمندگی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرے اور مطلوب اور وسائن اور اسباب کو سبب ہی کی درجے میں رکھے اس کو اپنا مالک اور اپنا رب اور اپنا رازف مل رہا ہے اس کے دل میں بات ہو کہ میرا رازق اللہ ہے قوت اللہ رزاق اللہ بہت قوت بات بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بہت شنی لہذا دنیا میں آ کے اکثر آدمی جب سب چیزوں میں ان افیکٹ تبیت اور تعلیم دیکھتا ہے تو اس کو ایسا رکھتا ہے یہ فٹن چلانے سے یہ ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے پیسہ دینے سے یوں ہوتا ہے کون چیز کرنے سے ایسا ہوتا ہے تو یہ دھیرے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز ہی یہ کر سکتی ہے اس سے اوپر وہ نہیں آتا ہے اسی لیے عمر جب اللہ نے علی کہا تھا ان الامر ہونا ابھا ہونا فیصلہ ہوتا ہے یہ خود اللہ کے اوپر ہونے کی دریلوں سے ایک دریل ہے اس کے انسان ہونا فیصلہ وہاں سے سارے فیصلے سے ہے. تو ایک کے لیے کہ وہ اللہ سے مانگنے والا قرآن کریم میں شروعات یہ آدمی جب کرتا ہے قرآن کی اور نمازوں میں ہم بارہ صورت پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی بڑائی کو بتانے کے بعد بندے کو یہ بات بلوائی جاتی ہے و اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تلّی سے استعمال کرتے ہیں تلس سے مدد چاہتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں ناؤ طلب کرتے ہیں اس آیت پر علما بہت کچھ لکھا ہے خاص طور سے انہیں کئی مدد ہم تیرے عبادت کرتے ہیں اور ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ آپ کو خاص آدت ہے کیونکہ مدد چاہنا دھینی عبادت مجھے اللہ سے مدد مانگنا خود عبادت ہے لیکن کہا اگر ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد پھر کہا اور ہی سے مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ بات اللہ کا بندے سے مکاندہ ہے اور میں فلک تو ضلع نوجی سا اللہ اس میں ساری باتیں آ نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا ساری ذکر کلاوت سب کچھ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ کی ضرورت ہے اور دنیا میں اللہ نے بندے کو ڈالا ہے یہاں اس حاجات ہیں اور خود مقصود جو اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے اس میں ہی وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ لہذا اس کو یہ سکھا گیا کہ تیرا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس سے کیا تیری ہی عادتیں ہیں اب چاہے تیرا مقصد ہو یا تیری عادت ہو ان دونوں میں تو اللہ کا مزاج ہے اور ان دونوں کے لیے کچھ کو اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی تو یہ مت سمجھ کے اس کو عبادت کے پیدا کیا ہے تو, تو بہت بڑا ہے مستی ہو کر اللہ کی عبادت کا کر سکتا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے اس لیے اللہ کا ہے اسی لیے جسے عباس رضی اللہ مسائل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں لیکن اس عبادت میں ہم تیری مدد مانگتے ہیں اس لیے تیری توقی کے بغیر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں سارے بندے عبادت گزار ہوتے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کی بدل کی کرتا ہے تو ایک پہلو انسان کی زندگی کا ہے وہ جو مقصد اس ہے اللہ کی عبادت کرنا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضروریات بھی ہی جوڑی ہیں کھانا پینا لباس مکان اور اسی طرح سے دوائیاں اور بہت سارے مسائل ان ضرورتوں کے بیچ میں انسان گردا ہوا ہے ایک اعتبار سے یہ اسی لیے آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ کیا وہ مقصد کو چھوڑ کے اپنی ضرورتوں میں پھنس جاتا ہے یا ان ضرورتوں اور رکاوٹوں کے باوجود وہ مقصد کو یاد ہے اس لیے روایش کا یہاں پر اللہ نے مقدم عبادت کو کیا اور اس سے کو بعد میں رکھا اس اعتبار سے بھی کہ زندگی کا مقصد ضرورت پر مقدم ہوتا ہے تو عبادت اللہ کی چاہت ہے اللہ کا کچھ سے مطالبہ ہے اور مدد تیری ضرورت ہے تو اللہ سے اس مانگے گا تو اللہ کا مطالبہ مقدم رہے گا تیری ضروریات لیکن کسی کے ساتھ اس میں اس طرح سے بھی نشان ہے کہ اللہ کی مدد اگر کچھ کو چاہیے تو تو پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ بند جب تحفہ ادا کرے گا عبادت کا تعالی کی اللہ, کی اللہ تعالیٰ کی نسرت اور کفایت بھی مجھ کو ملے گی جس گردے کی تیری عبادت ہوگی اس گردے کی اللہ کے استحادی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سمواؤ بے کافی آپ الفاظ ہوئی ان میں کئی مشکورہ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ جس درجے کی بندے کی اقدیت ہوتی ہے ابودیت ہوتی ہے اسی درجے کی کفایت اس کو نقی ہوتی ہے اسی درجے کی کفایت اس کو نقی ہوتی انہیں کی کی یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے بندے تو بندہ ہے اللہ کر صحیح معنوں میں اگر نہیں ہے تو کفایت بھی میرے لیے ویسی نہیں ملے بندگی جیسی ہوگی اللہ کی حفاظت ویسی ہوگی اللہ کے لیے کافی ایسا تو پورا گندہ بندہ اللہ سے اکیلا کافی ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے موسل کے لیے کافی کوئی سبب نہیں کوئی مددگار نہیں کچھ بچانے والا نہیں اکیلا اللہ کافی ہوگا کیوں اس لیے کسی اور پر جو نہیں ہے صرف اللہ چاہیے صرف اللہ پر اعتماد اس لیے اللہ نے کہا تو اسی کی بات کر اور سارا بھروسہ اسی پر کر لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنی ضرورتیں اور زندگی کے مسائل میں مدد مانگنے والا بنے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے باقی سب دھوکہ ہے باقی سب وہ اسباب ہیں جو اللہ کی نصیب کے تابل ہیں اور مساج ہیں کتنے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ ڈاکٹر کہاں سے آیا ہے یہ انگلینڈ سے بڑی ڈگری کر کے آئی بہت پڑھ کے آیا بہت سارے ہاتھ میں چھپایا ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں جو پیشنٹ آتا ہے اللہ کی چاہتی ہوتی ہے یہ بیماری اس کی بڑھ جائے اللہ کا فیصلہ وہی ہے ڈاکٹر آگے بڑھا کر رشتے داروں کے سامنے کہتا ہے دیکھیے سب کچھ کیا پروالے سے مانگی وہ بتا دیتا ہے کہ یہ میری خالی ہے اس سے آگے نہیں میری فیسٹ بھی ختم ہو اللہ کی جو چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی چاہتا ہے لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ مشرقین اور طفان کی طرح وسائل اور اسباب میں اس کے نہ رہتا جائے بلکہ اللہ اور ملازمین کی طرف رجوع کرے اپنے مسائل کے لیے ہر نماز ہم کو ہم اس بات کی اپنے عقیدے کی تجویز کریں اپنی قلع کی اپنے ایمان کی اس رقب کو تازہ کریں کہ اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے ہم شرک نہیں کریں گے اے اللہ ہم کسی اور سے تو نہیں سکتے تجھی سے مانگتے ہیں ہماری زندگی کے مسائل میں تم ہماری ایٹھا سکتا ہے تو ہماری مدد ہم, ہم تجھی سے مدد مانگتے کسی اور سے تیرے بندے اور کہاں جائیں گے تو مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا لہٰذا یہ جو آج کا ٹکڑا ہے بہت جام ہے اس پر جتنا لکھا جائے کہا جائے کون اس کی ترتیب کی یا کرنا ہو تیری ہی تو عبادت نہیں کرتے گا. اور تجھیں سے مدد ہی مانگتے ہیں کسی اور سے مدد مانگ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ تیز پر اس کی مدد کرنے والا ہے ہی اللہ نے کرنا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوگا. اور جس سے لہٰذا اس دور میں وسائل کی کثرت میں انسان کو اللہ سے دور کر دیا ہے کہ آدمی کی جیب پیسہ ہو تو اللہ بہت کم میں آ ہے بڑا عہدہ انسان کا ہو تو آدمی گو یا سی بے ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہم اس کو کہاں سے کوئی پرابلم آنے والا ہے سب کہیں گے سب سیٹ ہیں ذرا طوفان آتا ہے ذرا سے سیلاب آتا ہے, ہے، پروپرٹی ختم ہو جاتی کمپنی بند ہو جاتی تب کہ آہ یہ مومن کی تو مجھ سے تھی کیا کروا کی یہ بالکل قلعہ ہوگا ہم کسی میں ہوتی کہ جب وہ میں سوال ہوتے اب ساری مصیبتیں آتی قربان آ جاتا پھر اللہ کی طرف سارے لوگ پیچھے رہ جاتے صرف اور صرف اللہ کو پکا لیکن جیسے اللہ کو نجات دیتا کنارے لگا تو اسے دیتا کشتی کو پھر چیز کرنے لگ جاتے یہی حال مسلمان کا بھی بہت سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ عام حالاتوں میں کھویا رہتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے پر اعتماد کرنا شروع کر دیتا کہ میں بہت سلالی مان ہوں میں دنیا میں کہیں سے راستا نہیں کرتا ہوں یہ بھر میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی بعض سب جا کے ہوش میں آتا اور से سے ہر جاتے سمجھ میں آ کر کوئی حیثیت نہیں ہے تو پیدا جیسے کمزور ہوا تھا اب بھی ویسا ہی مصیبتوں میں انسان کی اصل حیثیت اس کے اپنے سامنے آتی تھی میں بہت کمزور ہوں عام حالات میں ایسی है لیکن جب زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں تب جا کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں محتاط ہوں میرے پاس خود بھی نہیں کچھ نہیں کر یہ تو پیک ہے یہ ہر حال میں ہونے کی کا ہے اپنی نفی جب تک کہ آدمی نہیں کرتا ہے تب تک کہ اس کی ٹوپی کام نہیں ہوتی آدمی اسی چیزوں کی نقی کر لیتا ہے لیکن اصل کے اپنی نقی نہیں کرتا میں اور وہی میں ہے آنا پر نہیں میں ایسا کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں میں کیا نہیں کر سکتا ہوں میرے ہاتھ میں یہ کچھ ہے اللہ سے انسان کا جڑا رہنا سمجھنا کچھ نہیں صرف اللہ کا اس کو اختیار کرنا خیم ملا ہے وہ بھی اللہ کے حق سے ہے یہ چیز جب تک ذہن نہیں ہوگی اس کی تو کامل نہیں اسی لیے امباس رضی اللہ تعالی نے ججا کی ذمے میں کہا ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کہ کتے نہیں ہوتے تو پورا پورا جانور جو مغیاں اٹھارے جاتا ہے جو بھی اٹھا جاتا ہے یہ بھی شکا ہے کہ آدمی کا اعتماد چیزوں پر ہو جائے وہ اللہ کو بھول جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ سبب اتنا ہو جائے کہ اللہ رب اللہ آدمی کو مل جائے یہ بھی شیش ان میں سے چاہیے مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانگا اور نہیں بلکہ قلب کی سطح پر یہ احساس اور شعور آدمی ہو رہے یہ ایمان کا مرکزی عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطے مکا ہوا اور سب کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کی آئے کے نارن کی جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے فتح نسیم فتح مل جائے اور آپ دیکھو اے زمین کہ لوگ فوج فوج اسلام میں اللہ کے دینا ہو رہے ہیں قوستب ہو رہے تو آپ اللہ کی پاس ہی بیان کر کہ وہ تمام عروج سے پاک اس کی حمد کے ساتھ یہ ساری دنیا اور, اور ساری हो और अपने लिए इफारि सब इतना अचीवमेंट हो जाए अचीवमेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये वही जहां से निकले थे गालिब होते लौटे चिट से समाज भरा हुआ था गंदगी से साफ हो गई एक इंसान से काम शुरू हुआ और गलबा हो गया और अकेली में कहा जा रहा है कि आप जश्न में بلکہ اپنی نفی سکھائی جا رہی آپ یہ کہو کہ اہلا تو پاک ہے تمام ویو سے لیکن اپنے لیے اہلا ہم سے کوٹائی ہوگی سے جمع کرتے ہیں اللہ اوپ سے پاک ساری خوبیاں تاریخی اپنی اللہ سے سے پاک اللہ کے لیے اپنے لیے اپنے لیے کیا ہے اس کے پار کی جاتی ہے کہ اللہ کچھ کوٹائی ہوئی تو مانا کرتے ہیں یہ جذبات یہ ایمان کی جذبات ہیں کہ بندہ اپنی نتی کرے اور اللہ رب ری سے امید رکھے اعتماد رکھے اور مانگے اپنے آپ کو اللہ کے آگے فقی جب تک کہ ایک انسان نہیں مانتا ہے تب تک کہ وہ ریفیکٹ نہیں ہوا ہے وہ بھرم پڑھو ہے اس لیے کہ انسان کی اصل حیثیت کیا ہے کچھ بھی ہو جائے رہی بھی پہاڑ کی چوٹی کے پہنچ جائے ترقی اعتبار سے وشار کی اعتبار سے وہ فقیر کا فقیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا لوگ تم سب کے سخت اللہ کے آگے فقیر بتا و اللہ حمید یہ تو, تو اللہ نے جو ذمین اس کو کسی کی ضرورت حمید ہے تاریخ میں صحیح تمہاری کیا تعریف ہوگی تم جو بھی کرو گے تو اللہ کے جیس لائکوں سے کرو گے تمہارا اپنا ہے نہ تمہارا جسم ہے نہ تمہاری اپنی عقل ہے کچھ بھی تو تمہارا نہیں ساری چیزیں جو تمہارے اطراف ہیں جن کا استعمال کر کے تم کچھ کارنامہ جام دو وہ بھی تو اللہ کی بنائی تمہارا کچھ نہیں اللہ ہے جو تعریف کا ہے اور وہ ہے جو کسی مدد کی ضرورت بغیر سب کچھ کر لیتا ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو. لہذا یہاں پر انسان کو بتایا گیا کہ انسان اللہ کا محتاج ہے اس محتاجی کا اعتراض انسان میں توازن پیدا کرتا ہے اقدیت پیدا کرتا ہے اور اس کو اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بناتا ہے بلکہ یہی اللہ کی نصرت کا سبب پیدا کرتا ہے مومن شکر میں بھی اللہ کے آگے سندائی ہوتا ہے اور مصیبت کے اندر بھی اللہ کے آگے جھکنے والا ہے سجا کہتے ہیں اللہ خوش خوشخبری آتی آپ سدے میں مل جاتے جب آپ کو آپ نماز میں متوجہ میں جاتے اب کردے ہی اور سب سے قریب بندہ اللہ کا ہوتا ہے جب وہ سجے میں ہو اپنے آپ کی نقی میں نہیں میرا سر بھی زمین پہ ہار بھی زمین پہ گٹنے بھی زمین پہ پنجے بھی زمین پہ میرا وجود آپ کا بچا لیا میں نہیں نے اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا تو بڑا ہے سبحان شام پایا میں نہیں اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اللہ سے مان ہاں اب تو لینے لائق بڑا ہے کیونکہ تو ساری چیزوں سے آپ کو مجرد ہو گیا ہے اب تیسرٹ ہوا ہے اب اپنی اصل حیثیت کا تو نے اعتراف کیا اپنی زبان سے نہیں بلکہ پورے کے ساتھ یہ چیز انسان کو ملنا چاہیے اللہ میں اللہ, اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اللہ جتا جس آپ آپ نے فرمایا عجائب امی مقبول آ گیا تم کو اللہ سے برابر پتا ہے ڈانٹا ہو سکتا بلکہ یوں کہ اکیلا انداز وہی اکیلا چاہے گا وہی ہوگا یہ ایمان کا حصہ ہم کو نصیب ہونا چاہیے تب جا کے واقعی انسان صحیح اعتبار سے صحیح معاملوں میں موم بنتا ہے موقف بنتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کڑی میں کماتا ہے وہ آتا تم نے کل دنوں سا تمو وہ سوائے انسا میرا ضرور دفاع اللہ تعالیٰ نے سب سپنوں کو دے رکھا ہے جو تم اسے مانگو جو تم نے مانگا سب کیا اپنی زبان سے مانگا اپنی حال سے مانگو واقف جو تمہاری جگہ کی سب جب, جب دنیا نے سارا دے رکھا ہے وہ ان کا ادو نعمت اللہ تو شو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو نہیں بت ایک آدمی یہ نہ شروع کرے گان بھی پام دیے انیا دیے انیوں نے جوڑ دیے کٹنے کو اپنے جسم سے باہر نہیں جا پائے گا موقع جائے اتنی نعمت ہے اور سب کچھ شمار کر بھی ایک نعمت کی باتیں لگائے جی یہ نعمت کے میں شمار کر سکتا یہ صلاحیت اللہ کے لیے وہ ان ساری دو نعموں اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو نہیں ہے اس لیے کہ نعمتیں اللہ کی سب کی سب ظاہری نہیں ہے باطنی نعمتیں بھی ہیں ایسی نعمتیں جو انسان جانتا بھی نہیں گے کہ ایسا بھی ہے کہ یہ نعمت اس کے اوپر اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے وہ دینے والا ہے وہ ہر چیز کا تذکرہ کرے نہیں وہ ستی ہے وہ دیتا ہے بندے کو بہت ریسرچ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اچھا باڈی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے وائٹ سیل یہ سیلز اور جس میں ایسا ہوتا ہے پھیپڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیشاب کا پورا نظام جسم کا کس کو معلوم سائنس کی ترقی سے دھیرے باتیں معلوم پڑی کہ انسان کا جسم ایک دم پرفیکٹ ہے جسمانی اور روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذہنی اعتبار سے اتنا سب کچھ جسم میں بنا رکھا ہے کہ ایک دم بہترین جسم ہے خاموشی کے ساتھ یہ سب کرتا رہتا ہے آج بھی سو گیا سانس چل رہا ہے یہ سو گیا کام بھی بند ہو گئے مر جائے گا بتائیے جسم برابر سانس چل رہا ہے اس کو نہیں لیکن سانس چل رہا ہے کیسا نظام کھانا خالیا پیٹ میں ہضم ہو رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں معلوم نہیں اندر چل رہا ہے کام کام کے ساتھ اس کی اجازت کے تابع سے قابل ہونا چاہیے پیٹ میں چل رہا ہے کام نمبر ہونا شروع ہوا ارے آج بھول گیا آدمی کتنی چیزیں بھول جاتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ نے اس سے قابل نہیں رکھتی کیونکہ یہ جانی بھی. ایک مرتبہ کرے پڑے گڑبڑ کرے کچھ چیزیں اللہ نے اس کے اندر اپنی طرف سے طے کر دی کہ وہ اپنے آپ کام کرتی رہیں یہ کب معلوم پڑ یہ پہلے معلوم نہیں تھا سائنس جیسے ترقی کی اور انسان کے جسم کا پورا ڈھانچہ جب دیکھا گیا تب جا کے ہے اللہ نے سب کے عرص ملّہ کی نعمتوں کو گننا چاہوں نہیں گن سکتے کیونکہ سرکاری جانتے ہی وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے دھیرے معلوم کی بعض وقتوں انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پس منظر میں اس کے لیے کیا میں نام تیار کروں گا وہ رہا ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کے لیے مدد کو سے کھول رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کیا اللہ تعالیٰ سے کس کو نہیں ڈالتا تو کتنی نعمتیں جو انسان نہیں جانتا ہے اللہ نے فرماتین انسان اللہ تعالی انسان بڑا ظالم اور بڑا نام ہے ظالم ہے اللہ کی نعمتیں لیتا ہے تو پھر کسی اور کا لیتا ہے خن بابا کا چمکار ہے فلا بخش بیٹا نام رکھا رکھا اولاد نام کسی بابا نے مولا بخش اور نجان کیا گیا بڑا ناچ رہا ہے کہ اللہ کی مسلسل نعمتیں لیتا رہتا ہے اور بھی زبان اللہ کی شکایت میں استعمال کرتا ہے کیا اللہ نے دیا اگر کوئی چاہ اس کی پوری نہ ہو تو پھر اللہ کی شکایت کرتا لیکن کبھی جھوٹے موسا اور نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں کبھی شو نہیں ہوتا ہے لیکن چار کے مطابق اگر کچھ نہ ملے شکایت کرتا ہے جوتے تو شکایت کرتا لیکن صحیح ساری پاؤں ملا کبھی شو کرتا انسان لہذا انسان تو چاہیے تو اس بات کو جاننے کہ اللہ کی عکائیں تھوڑی نہیں ہے دیکھیے ماننا بات کی ہے اللہ پورا چیز نہیں ہے دیکھ لیکن دیا کتنا ہے جو جتنا سب کچھ دے سکتا ہے وہ بہت کچھ اور بھی دے سکتا ہے کتنی اعلیٰ کئی نعمتیں انسان کو اس نے دی ہیں وہ دوسری چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں وہ اور بہت کچھ دے سکتا ہے انسان کو مانگنے کا طریقہ ہونا اور اس کے پاس وہ اشتحاص ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر صلاح دیتا ہے ایک نوی حدیث ہے حدیث ہے انسی ہے جس الله اللہ رب العالمین کی عطا کا احساس بندوں کو اللہ نے دلایا ہے۔ اللہ قال الله تعالى يا عبادی اني حرمت الظلم على نفسي امر بذلك من انزل لكم अपने ऊपर حرام کر رہا ہے۔ وجعلته بينكم فلا تظالموا اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی آپس میں حرام آپس میں ایک دوسرے پر جمع کرو میں بل نہیں کرتا ہوں بھی جمع کرو یا ادا دی کل کم بال قلعہ ملائی کو اے میرے بسوں تم میں سے ہر ایک راہ متا ہوا جب تک کہ میں اس کو ہدایت مانگوں تو سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا اللہ کا يا عبادي كلكم جائع إلا ان اطعمكم ايا بنتوكم سب كسب جوكهو يان تا كي مينه फुकला जिसको मैं खिला इल्ला रफअतुम سواسي फरना मिला फस्तعينوني فطعينكم مسك على मांगو ما عبادي كلكم عاري إلا من كسوت فاستكثوني الستك اي بنتو تم سب کے سب لباس نہ رو بننا سوائے اس کو میں پہننا لباس مانگو میں ان کو لباس دوں گا آ کر آدمی کوئی لباس نہیں دے رہا ہے دنیا میں بازی طور پر کوئی دے دیتا ہے ماں باپ ڈاکٹر نرس دو ہوتے ہیں آ کر لباس کس اللہ پہنائے گا بس اچھو نے اچھو کو مجھ سے لباس مانگو میں ان کو لباس دوں گا پہناؤں يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم انتم بالذنب كلكم سبب لا دين لا تنتهي او انا هو जो सारे गुनाह को माफ कर देता है सारे गुनाह की माफ़ कर देता है तो तुम معافی مانگتا ہوں اپ یا عبادۃ انکم لم تردو اذهبنی فتضروا ولم تردو نفعی فتنفعوا اے میرے بندو کیا ایسا نہیں سکتا کہ تو ویسا بگاڑ پاؤ کہ تم اس کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم ایسے نہیں ہو سکتے تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے والے اللہ کو <تصفح> کسی ان بار و جن تم کا نئے کرم آس وجہ کو نازا نزارے کا فیون کی میرے بندو تمہارے اول و آخر جن اور انسان سب کے سب سب سے بہترین شخص کے سب سے نیک اور مستقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں تم کیا کرنا چاہو تم نیک بن کے میرا فائدہ ہو جائے تم نیک دن بنے جیسے نقصان ہوگا نا تم سب کے سب جن اول و بے سارے انسان سارے دن انسان میں سب سے نیک کے دل کی طرح ہو جاؤ میری حکومت میں تم اضافہ سے نہیں کر سکتا میرے فائدے کے لیے بندو اگر تم سب اول وآخر کے سب اول اولرین کے سارے انسانیت اور جنہ اگر تم سب سے بہترین سب کے دل کی خراب ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں میرے ملک میں کوئی بھی کمی ہونے والی ہے کام کے آدمی گئے نقصان ہو گیا نہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اس کو تمہاری ہارے ہوتی تو نقصان ہوتا اس کو ہی نہیں تو نقصان کیسے ہوگا آپ دنیا میں آپ نے سب سے کی کمپنی میں کام نہیں کرتا ہے اس نے کسی کمپنی سے کام تھوڑا دو لیکن کتنا نقصان ہوگا میرا آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں, نہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر بندے سب کے سب اللہ کی عادت چھوڑ دیں تو اللہ کام ہونے والا نہیں کروڑ گنا اس سے زیادہ پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے تو کیا ضرورت ہے ہماری بات وہ کیسی بات گاڑی لگا دار کے آیا پارکنگ میں اور پھر یہاں سوچ رہے ہیں چاول چھوڑ کے آیا یا چار دیر میں ایسی بات گھر پہ جا کے بنا سے مہمان سے لینا ہے دکان میں جا کے بلا کام کرنا ہے ایسی بات ہے روزہ ہے تو زندہ کی باندھے ہوئے گڑی کے اوپر ٹکا گڑی کا کام لوگوں کے برابر ٹائم اٹھایا ہوگا یہ حال دہی نام مالیگاؤں کی بات کی وقتوں کو دیکھ رہا وہ چلا لیتا ہے ہماری بات ورنہ اگر وہ واقعی جیسا کہ اس کا مقام اللہ کا معاملہ ہے اس کی آگمت کے اعتبار سے اگر ہماری باتوں کو توڑنے اور ناپنے کا یہ اس کی دروزن ہے جس کی وجہ سے ہماری باتیں پاس ہو جاتی ہیں آپ جائیے ویزا وغیرہ کے معاملات میں امیگریشن میں جا دیکھیے میرا پورا کہ دیکھتے ہیں باریکی سے بتاؤ یہ باؤ اپنا چیز بتاؤ دنیا کی کتنی سختی اگر وہ ایسی کتنی بھی سختی کر لے کہ ہم پھنس جائے وہ تو معاف کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہی کمزوری پیدا ہوئے یہ جگمنگ ہی نہیں یہ گاڑی گڑبڑ کرنے والی ہے وہ معاف کرتا کیونکہ وہ بطور پٹین ہے کرنے والا تم سب کے سب تمہارے اول سے جن وہ ان سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب مل کے اپنے ریپ کی ساری سمندر مجھ سے مانگ لیں اور میں سب کو دے کے کے ہوں مانگنے کے مطابق میرے خزانوں میں سے اتنی کمی یہ نہیں ہوگی جتنی سمندر میں شدھ ہونے سے شروع کی کتنا ہے کہاں جا رہے ہیں اس سے اس سے نام کے اس سے مانگنا چاہیے وہ سارے احتبار پیدا کر لیتا ہے سب کے ساتھ اور سب دے دے اس کے بعد بھی اور حسین رحم اللہ نے کہا کہ بطور بنتی ہے سمجھنے کی ورنہ اس کے پاس تو کمی ہے ہی نا چلو اتنا کم ہوا کم ہوتا ہی نہیں تو تم کو سمجھانے کے لیے ورنہ اس کے یہاں کمی جو چائے پیدا ہو جائے جو چائے پیدا ہو جائے اس کے عمر سے چیزیں اردو میں آتی ہیں تو کمی کیسے ہو سکتی ہے تو تو حکم دے پھر یا عبادی اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے امار ہیں جو میں سنبھال کے رکھتا ہوں گن گن کے رکھتا ہوں اور پھر پورے کے پورے اس کا بدلہ میں تم کو ادا کر دوں گا یہ تمہارے آمار ہے اس کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو سنار کے رکھتا ہے اگر اللہ ہمیں نیکیوں کے حساب کی ذمہ داری ہم پر دے رکھی ہوتی ہم کتنی کر ذائقہ ارے بول گیا ہم کتنی چیزیں بولتے ہیں ہم اپنی نیکیوں کو لکھے چیز نا ذکر کیا کتنی پلاؤ کی کتنی نماز اب پہ یہاں سے لے کے آنا لگا جتنا تو لکھے لائے گا اتنا لے گیا اگر آدمی پر جاتا کہ اپنی نیچو کی حفاظت کرے وہ نہیں کر پاتے ایمان اور دین کی حفاظت نہیں کرتا نہیں کی بھی کرے گا ظاہر کہ اللہ کا احسان ہے کی نعمتوں میں یہ بھی بندے کی کمزوری کا لحاظ کرنے میں اس نے نیچر کی گنتی بندے پر نہیں ڈالی پھر اس میں دس گنا سات سو گنا وہ بھی کرنا چا. اس کو ملٹیپیکیشن نہیں آتا پلان ہوا جیسا پری آنا دیدار امن والا رضاء الداری کا خلا یہ لہذا جو اپنی آخرت میں خیر پائے یا دنیا میں بھی خیر پائے وہ اللہ کی حمد ہے اس میں اس کا اپنا سوال نہیں ہے کہ اللہ کی کہا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا جو بھی دیا دنیا میں آ کر کا بھلا یہ اور جو خیر کی بجائے دنیا میں شر پائے تکلیف اور مصیبت آئے تو پھر وہ اپنے ہی کو مناور کرے کہیں نہ کہیں میری کچھ غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا بہت عظیم شان بیسی ہے جس نے اللہ کی عظمت اور بندے کی محتاجی کا اعلان بیان کیا ہے بندہ محتاج ہے اور محتاجی بندے کا شعار اسی میں بندے کی عزت اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے بندوں سے پسند نہیں ہے تو اللہ سے اگر ایک محتاج بندہ دوسرے محتاج بندے کے سامنے محتاج بندہ اس اللہ رب العالمین کے سامنے بمن کرے اللہ کو کیسے پسند ہوتا ہے اور یہ جا کی حد ہے کہ انسان اللہ سے کرے. اللہ سے گمن کرے لیہ ایک انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ماننا چاہیے اور دعا کی اصل یہی ہے میرے پاس نہیں میرے پاس ہے بے دعا کی اصل یہ ہے میں محتاج ہوں تو سخی ہے یا غنی ہے میں کسی اور سے بھی مانتا میں اس کو مانتا ہوں تو اس سے مانگتا تو مان چاہیے مجھ یہ دعا ہے اور آج اس دور میں جس میں انسان ڈیبٹ کارڈ اور یہ کارڈ اور وہ کارڈ اور بٹن اور مشینیں اور سپلائی ہوم ڈلیوری اس دور میں آ کے آدمی معامرت بول کہ میرے پاس کیا سسٹم بنا ہوا ہے چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ آپ بول دو کارڈ اور یہ بلانا اور نہ جانے اتنی ساری چیزیں ہیں امیزون اور یہاں وہاں سے اور جو چاہے آسانی سے مل جاتا ہے آپ کے گھر پہ لا کے ڈلیوری آپ کے گھر پہ ہو جائے گی لہذا چیزوں کا آسانی سے دنیا میں آج فصول انسان کو دعا کے اصول سے دور کر چکا ہے وہ سمجھ میں لگا کہ اب آنے ہاں کی کیا ضرورت ہے سب کو مل رہا ہے لیکن جب چھ جاتا ہے سونامی کے ذریعے سے یا ٹرینر کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آپ سمجھ میں آتا ہے ہاں انسان کل بھی محتاج تھا وہ برم میں تھا آج بھی محتاط تب پھر یاد آتا اللہ سب کی عفاظت کرے صیبت میں جانے کے بعد اللہ یاد آئے یہ بہت افسوس کی چیز ہے اللہ ہر آدمی یاد ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دورا کی قصیب کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماتے ہیں اب براہ اب دوران اس حدیث کو امام اللہ کے ملک میں عباس سے اور ان نثاب نے اسبقات میں ابھی ہو رہے حصے اور بشیر سے اس کو روایت کیا ہے ابھی نامے میں ابو ہو سے روایت کیا ہے اور ہری سلیح سلیح نشوانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے افضل عبادت ازوا ساری عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت, عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے ایسا کیوں دعا میں کئی چیزیں توفین کی جمع ہو جاتی ہیں اور انسانی کردار کے اعتبار سے کئی خیر کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں دعا میں ایک آدمی جب اللہ سے مانتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ سنتا ہے یعنی میں یقین رکھتا ہوں کہ میں کہیں چیزیں پکاروں اللہ میں دعا کا سنتا ہے تو اللہ کی صفت سن کو مانتا ہے پھر وہ اس کی اس کو مانتا ہے اس کا سبوک دیتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ جو بھی میں مانگوں وہ اللہ کے پاس ہے تو اس کے مالک ہونے کا انڈیا ہے کہ اس کی خزانے وسیم ہیں پھر وہ اس بات کا سبوک دیتا ہے کہ وہ ستی ہے کہ میں مانگوں تو وہ دیتا ہے یہ بزنس نہیں ہے نا صرف مانگا اور اس نے دیا وہ صحیح کہ مانگنے پر دیتا ہے پھر وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ اس کا معمود ہے کہ دعا عبادت ہے اور آدمی اللہ سے مانگتا ہے کہ میں اپنا ناگود اللہ کو مانگتا ہوں وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں مفتاد ہوں اور میں اللہ کا محتاج ہوں اس سے اس کے اندر توازن پیدا ہوتی ہے گمن ٹوٹتا ہے یہ نہیں کہ میں جو پر کرتا ہوں نہیں اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو میں نہیں کرتا تو اس میں وہ اپنی اصل حیثیت کو پہچانتا ہے اللہ کے مقابلے میں اپنے کو کم جانتا ہے یہ عبودیت کی اصل ہے ایک آدمی اپنے کو چھوٹا مانگے گمن نہ کرے دعا جیسا گمن ٹوٹتا ہے ماں داروں کروڑ پتی ہوں کئی سوئٹا گھر کے بعد کھڑی ہوئے ہیں بڑا کا ہے بزنس اچھا چل رہا ہے اس کو چکر ایک دل میں لگانا پڑتا بس گھر کے سب کچھ موجود ہے لیکن ہاتھ ہا, کے مانگتا ہے یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن جب تک کہ اللہ کی مشیت میں ہو اس کی استفادہ میرے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سب ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایک آدمی زندگی میں بہت کمایا کروڑ وکیل سب اس کے پاس لیکن پردیس ہو گیا برینج ہو گیا کوما میں چلا گیا وہ کسی بھی نعمت سے نظر نہیں اٹھا سکتا سار اس نے کمایا لیکن کمایا واقعی اس سے فائدہ اٹھانا کبھی ممکن ہوگا کہ بندہ چاہے تو کسی چیز کا پا لینا پا لینا نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے یہ اللہ سے ماننا چاہیے وہ نا سارا انفان کے پاس روکی بھی اس نہیں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیا مطلب ہے میٹھائی کی کمپنی ہے لیکن شوگر ہے اور اتنا آئے چار سو تین سو تک کہا رہا ہے نہیں کھا سکتا کیا غریب آدمی آپ سے ایک آپ سے کھانا آپ سے کھانا چاہیے کھلا دماتے ہیں خالی کھانے کا ایسا ہوتا ہے بنا کے منہ میں ڈالتا منہ پھوستا ہے کتنے لوگ ہیں غریب ہے پیتا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن ایماندار ہے نہیں کھا ڈاکٹر تیل جھی شکر یہ نمک سب مناتے ہیں بچہ کیا میری ایسے بچہ کیا تو کھانے ماندار ہے لیکن نہیں اللہ چاہے کرو تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے تو دعا خود عبادت ہے دعا خود عبادت ہے بلکہ ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے اس لیے کہ اس میں بنتا بڑا احاط اللہ سے مانگتا اس کا بڑھ جاتا ہے نماز پڑ رہا ہے سب کچھ کہتا ہے دعائیں خطاب میں بڑھا ہے راس اللہ اے اللہ تو اس میں جو خطاب اللہ سے وہ اللہ سے قریب کر دیتا بندے اور اس میں جھکاؤ کی جو پتی اور مانگی اپنے آپ بھٹیا اور کم تر سمجھنے کی جو کیفیت ہے وہ باقی کی کو نہیں ہے اور اس کی شکل بھی ایسی ہے کہتا بھائی دیجیے اکڑ اس کی ہے نفسیات اس کی اصلاحی اس عبادت کی اصل پستی کئی محلات جماعت دکھا پری کہتے ہیں جب جل جل جل کے رات ایک دم پلین ہو جائے ہموار ہو جائے اس کی اونچائی ختم ہو جائے تو کئی کمان پر پستی پستی بار دست کا انداز دسل ہے اسی نے کہا کہ اب دورا کو بل عباد بلکہ اب عباد ادورا اسی طرح سے جب آدمی اللہ سے آگے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے اور اصل عزت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے اور یہ دعا پر ملتی ہے اس لیے کہ دعا اللہ کے نزدیک بفا کی شرط کی چیز ہے جو جتنا بڑا بندہ ہوگا جتنا اپنے آپ کو اللہ کے آگے اتنا زیادہ پہنچا ہے اللہ سے اس لیے اللہ تمی نے کی جب شام بیان کی تو ان کو بندہ کرندگی بندے کی شان ہے جس قبل بندگی میں نفس پیدا ہوگا اسی شان کے خلاف بندہ اتنا گھٹیا ہوگا جتنا جھکے گا اتنا سوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علی امام احمد اور تیزری افاقی نسل کے اسی طرح سے امام الخیر میں اور یہ سب حسم درجے کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ شرط کی کوئی چیز نہیں اسی لیے آپ دیکھیں نماز بھی آپ اگر دیکھیں تو اپنے کال اور اپنے حال سے دعا ہے آپ یہ ہاتھ باندھ کے خراب ہیں غلام بندے کی طرح تو خوب بول ہی ہیں اور کے معنی کیا ہے اصطلاح کے معنی خود دعا رہے ہیں انصلاح کا آپ کی کرنا آپ کی دعاؤ کے لیے باعث ہے سلاح کے معنی دعا ہے تو اپنی زبان سے اور اپنے خال سے آپ میں کہہ رہا تیز نسلہ کی روحو میں مانگ رہا ہے میں مانگ رہا ہے سجدے میں مانگ رہا ہے اخریات میں مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہے مانگ رہا ہے سے کھڑے مانگ رہے ہیں تو نماز پوری کی پوری اپنی اس سے بھی دعا ہے اور بندگی کے انداز میں محتاجی کا اظہار ہے جہاز باندھ بندی کی طرح خواہش کو دے محتاج تو اصل جو عبادت کی وہ دور ہے تو جب ایک آدمی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو بندگی کی وہ کیفیات جو بہت اعلیٰ ترین کیفیات ہیں وہ بندے کو حسین ہوتی ہے دیکھیے آپ دوسری عبادات کے داروں کا اکڑ بھی پیدا ہو جائے ہے لیکن جب بات کے اللہ سے دعا کرتا ہے دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے لیے اللہ سے مانتے ہوئے اللہ اور اپنے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے اس دعا کی بات جتنی تحتیات بدل جاتی ہے اس دعا کے بعد کے خود اللہ سے محسوس کرتا ہے تو وہ دعا ہے اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کا علی کریم اللہ تعالیٰ بڑا خیال والا اور سقیق يستحي الى ان امام احمد ابو داقی اپنی عزیز ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا اس چیز سے کہ جب بندہ آپ نے دو ممات کو اس کی طرف اٹھاتا ہے تو وہ اس کو کالی ہاتھ لوٹا دے ناکام اللہ بہت شرما تھا اس بندہ مجھ سے رہا ہے دو ہاتھ اٹھا کے مجھ سے رہا ہے میں اس کے ہاتھوں کو کچھ دیے بغیر سارے ہاتھ اس کو لوٹا دو اللہ بہت باد ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اثر کرتا ہے تو معلوم یہ بندے کی دعا بندے کی دعا رد کرنے سے شرماتا ہے یہاں کا بندے کو موقع ہے معلوم اللہ سے جتنا سارے آدمی مانتے ہیں بعض اوقات ہم یہ بدا وہ بدا کرتے کرتے جو سنت دعائیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض نمازوں کے بعد دعا اس سے میری دعا خولا جگہ بیدار ہو تو بت ہے لیکن کیا دعا بدت ہوگی یعنی باپ وقت پیسہ ہو جاتے تو دعا بہت اکیلے مانگنے سے آدمی کو چاہیے کہ مانگے اللہ سے وہ مانگنے والا بنے اس لیے کہ انسان کا شعار یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والا بنے اپنے آپ کو اللہ کا موقع سچے دعا کی فکیلت میں یہ بھی ہے کی دعا سے اللہ تعالی اپنے فیصلے بدل دیتا ہے جو فیصلے اسباب سے نہیں بدل سکتے وہ دعا سے بدل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قضاء الا الدعاء اللہ کا فیصلہ کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی ہاں مگر دعا, دعا دعا سے بدلتا ہے اس کو امام تی اور حاکم نے ذکر کیا ہے اب میں اور یہ مندر کی روایت ہے یہ سبھی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے دعا کے ذریعے بدلتے ہیں دعا کے ذریعے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں مثلاً ایک آدمی بیمار ہو گیا سارے ڈاکٹروں سے اس نے علاج کی کوشش کی نہیں لیکن پھر اس نے دعا کی بات کہ اللہ تم شفا دینے والا ہے اس کو چھپا دے بیماری کا فیصلہ بھی کس کا تھا اللہ کی ماں کو اللہ نے جہاں بیمار ہو گیا اب اسباب کچھ نہیں کر پاتے لیکن اس نے اللہ سے مانگا دعا کی اللہ تعالیٰ اپنے اس بیماری کے فیصلے کو بدل کے شبا کا فیصلہ کر دیتا ہے صرف اس کے دعا ماننے کی مانگ نہیں تو ایک آدمی یہ نہ سمجھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے قالت سوال کردار بہت سے لوگ سوال کو کیسے ہوگا ایسا اللہ بس ایسے ہوگا اللہ کو دے گا ہوگا تو بندے کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو اسباب اور وسائل سے بدل نہیں سکتی ہیں وہ دعا سے بدل جاتی ہیں حالات کا بدلنا بعض اوقات کوششوں سے ممکن نہیں ہوتا ہے وہ دعا ہی ہوتی جو حالات کو بدلتی ہے اور کتنے نبیوں کو آپ کہتے گے دعا سے انہوں نے باس کچھ حاصل کیا منصا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میرے بھائی کو رسول بنا اللہ نے کہا کا بکول رسول لگا سوچتا ہے اپنے بارے میں جو مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اب آدمی سوچتا ہے نہیں ملے گا کہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ کا سب ہے وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے تم مانگ سے ہم اتنے کنجوس ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے میں بھی ہمارے اندر بوکا جاتا ہے ایسا کیسا گا ایسا ویسا دیکھا اللہ ارے تم کیونکہ ہماری دعا میں ہمارے یقین میں کمی ہوتی اس لیے اللہ کی آسانی ویسے نہیں ہوتی ناننے کے برتن ہی سوراخ لینے کے برتن بھی سوراخ ہے کہاں سے اس کے برتن میں ٹھہرے گا دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں اور آنے والی بلائیں رک جاتی ہیں دعا سے دینے کی مصیبت آئی اللہ تعالی نہیں مصیبت نہیں آئی آنے والی اللہ اس کو بھی یہ یہی کرتی اللہ کے نبی سمجھا اور جسے سباتے ہیں اب دوا کا ملا وہ اما لمبن دیا دعا فائدہ دیتی ہے اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہے پریکشن پروینشن اللہ کوئی بلا آنے والی ہو میرے اوپر بچا لے کوئی پتھر اوپر سے گرنے والا مت ابھی بوا نہیں اللہ اس ہر بیماری سے بچا جو ہو سکتی ہے جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی لیے بھی دعا فائدہ دیتی اور جو چیز ہو چکی ہے اس سے نجات کے لیے دعا کام آتی ہے اسی لیے آپ نے سمایا تم الا دبا نہیں اللہ کے بندو اللہ سے دعا کو اپنے پر لازم رہا اللہ سے دعا مچاؤ اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ سے بندو تم بندے اللہ کی امت اللہ سے مر اس حدیث کو امام اخاط کے مروا کے ابھی حدیث ہس اندر دیتی اسی طرح سے آدمی اپنے بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو خود اس کو بھی دعا میں حصہ ملتا ہے کیسے اللہ کے نبی سبردار سے سماطے ہیں دیا طلبا کے مسق کے عقید و عقیق مستع ہوا ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا اللہ قبول کر لیتا ہے ایک آدمی اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں وہ اپنے ملک میں یہ یہاں پر ہیں اس کے لیے مانگ رہے اللہ میرے بھائی کو ہر شر سے محسوس رہے اس کو بنائی سے بچا اس کو اوزار دے اس کو جواب دے, دے اس کو حلال دے سب کچھ مانگ رہا اس کے لیے تو وہ جو دعا ہوتی ہے جو غیر موجودگی میں اس کے سامنے میں مانگ رہا ہے الگ سے اس کے لیے مانگ رہا ہے اپنی کنائی میں تو وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے اہند بابا سی ہمارا کل قریب ہی ایک فرشتہ سر کے پاس اس کے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے متعین ہے اللہ کا کل وقت عام کبھی جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے پاس جو فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے وہ کیا کہتا ہے آمین اور کہتا ہے اللہ تجھ کو بھی ایسی آسان ہے جیسے تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے یعنی جیسے دوسرے کے لیے خیر تو مانگ رہا ہے اللہ بھی کچھ کو خیر عطا رہا ہے ضروری نہیں کہ جو, جو مان رہا وہ اس کو بھی ملے ورنہ آدمی مانگنے سے باروں کا ڈرے گا اے اللہ میرے بھائی کو نہیں ملی بھی اب اس کی آلریڈی ہو چکی ہے کام دوسری اور ملے گی ضروری ہے یعنی جیسے تمہیں اس کے لیے خیر مانگ حدیث میں کیا ہے جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے جو ہے ویسے ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہوتا ہے جیسا اس کے لیے خیر مانگتا ویسے اس کو بھی اللہ تعالی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلایا ہے کرے جیسے تمہیں اس سے اللہ اس کو بھی اسی طرح آٹا کرے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا اپنی ذات کے لیے خیر ہے ایک تو اس से سے کہ دوسرے کی خیر خالی دل میں آتی ہے اور اس کے لیے کینا پکڑ اگر دل میں ہے تو وہ نکل جاتا ہے مان لیجیے آپ کی بہت دشمنی کسی سے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اہل میرے اس کی دشمنی ختم کرے دل میں چاہتا بات وقتیں کرنے کی آدمی خود بھی چاہتا ہے جگہ باقی رہے آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے نادان ہے اہل میری دشمنی کی وجہ سے خود کی پکڑنا چاہتی اب اس کا دل اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے تو اگر اپنے دل کی صفائی کرنا ہو اس کا بھی بہت اچھا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے دعا ہے آدمی کی ایک نبی کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے ان کا تصرہ کیا کہ وہ ان کی قوم میں مار مار کے لوگ ہر کر دیا اور وہ اپنی پیشانی سے کچھ پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے قوم میں پہنیا جائے اللہ میرے قوم کو معاف کر دیا میرے قوم کی مفرت کرتے اس لیے ان کو نہیں معلوم اٹھایا کرتے نبی کو زخمی کرنا بہت سچ گنا ہے نبی کی بات نہیں ماننا دکھ رہے نبی کو زخمی کرنا ایک ہی بات ہے میری باتیں اور اچھا لیکن وہ نبی کیا دعا کر رہے ہیں اللہ میرے قوم کو معاف کرنے اس لیے ان کو نہیں معلوم ہے کہ کی کیا کرنا ہے اللہ کو معاف ہیں یہ اللہ کو معلوم لیکن بندہ اللہ سے جگہ کرتا ہے اپنے حال کو بیان کر ہے اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں مانو اور اللہ کو انفارمیشن سپلائی کر رہا ہے پرووائڈ کر رہا ہے یہ اپنے دل کی کیفیت اللہ کے سامنے مجھے کس کے سامنے بیان کرے گا اللہ تعالی کے سامنے اپنی حالت محتاط بیمار ہوں،, ہوں اللہ کو نہیں مانوں اللہ کو پیدا بھی مطلب اس کو معلوم تھا بیمار ہوگا لیکن جب آدمی اپنے دل کی کیفیتیں بیان کرتا کسی کے سامنے تو اس کا بہت ہلکا ہوتا ہے आज वेस्ट में आप जाके देखें थेरेपी सेशन होते हैं क्या होता है उसमें आदमी अपने अंदर का दुख बयान करता है बड़ी बड़ी किताबें लिखी उसमें ये बताए आप अंदर अंदर संभाल के मत रखो ढंग से फट जाएगा आप क्या करो अपना दुहरा किसी सुनने वाले के सामने आज सुनने वाले का मैं बोलने वाले जाते हैं लोग पैसे दे डॉक्टर को कहते सुना सुन हमारा सब تو جب آدمی بیان کرتا ہے ہاں بہت اچھا لگے گا آپ دل ہلکا ہو جاتا ہے کسی کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ ہاں ہاں کریں گے اور آپ کچھ پوچھیں گے اس میں ہوا تو کیا ہوتا ہے اس کا دھیان ہی نہیں ہو ایک کام بٹ کر چکا ہے وہ دوسرے کام پہ کچھ اور سنتا ہے لیکن اللہ ہے جو آپ صبح سے لے کے تک اگر اس کے نام پہ رہو اس کے سامنے اپنی بیان کرو اللہ تعالیٰ آپ کی سے اللہ دور نہیں ہوتا وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے وہ ایک ہی ہے دلیل دلیل دل جاتی ہے بس بولا ہو صبح جاب پہ جانا ہے اس کو بچوں کی تیاری کرنی ہے کتنا ایک ہی بات ہے کتنی بار بولو گیا. آج آگے ہار انسان لیکن اللہ بار بار بولے آدمی اللہ اللہ کی طرف کبھی نہیں آتے کتنی بار بولے اس کو مال کیوں بول رہا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے ایسے اللہ کو چھوڑ کے آدمی بندوں کے سامنے اپنا گہرا گوئے یہ اللہ کی مارکت میں قصور ہے اور اللہ تعالیٰ کی شام میں گویا کی غصہ سے ہے اللہ کا حق اس کو نہیں دیتا وہ اللہ الرحیم عتیق اور غصور ہے وہ سنتا ہے بول اس کی وجہ دوسرے کے آگے آدمی بات نہیں کرتا رہے جس کو شوق ہی آپ کی بات سننے کا کہ آپ کی بات ذرا لمبی ہو جائے تو وہی دیکھنا شروع کر دیں میں آیا تھانے بارے میں بتانے کی مجھے نیا جواب ملا لیا اس کا موڑ خراب کر دیا آپ نے جب بھی جاؤ رہتا ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہمارا اپنے. لوگ خوشی میں آپ شریک ہو کے انجوائے کریں گے لیکن آپ کے غم میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوا. وہ ایک اللہ ہے بس اس کے سامنے اگر آپ بہا ہے اس کے سامنے اگر آدمی روئے اور ہاتھ پھہرائے وہ اس قدر کرتا ہے ایسے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جانا اور بڑی نہ صبری اور نہ جانی وہ قدر قسم ہے بندوں نے اللہ کی قدر نہیں جیسی کری چیز اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وہ ادھر کبھی پری خودی ادا دائیں ادھر جان اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ بتائیے میں کری ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اسے پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے پکار کو سنتا ہوں دن میں رات میں کوئی وقت کی خیال کسی وقت کی کوئی فیل نہیں رات بات کسی میں آدمی سے تین بڑے کوٹے ان سبھی وقت یہ سلسلہ ہے ہمارے گناہ کا انتقال ہو کر بتائیے کون سا وقت نہیں ہے ملتا ملتا آرام سے صبح جانا ہے اپنا پروگرام ہے مدد سے جانا ہے نماز کے لیے جانا ہے آپ لوگ کیا رات میں اٹھارے ہوا ہو اللہ کا ایسا نہیں کسی بھی وقت اللہ کو پکارے رات دن صبح شام اللہ کا کوئی وقت بیزی نہیں کوئی لگا وہ ہوا پیشہ ہر دن ہر حال میں وہ بندوں کی سنتا ہے ان کو آگاہ کرتا ہے ان کے مسائل کہا سکتا ہے تو بندے اللہ سے مانگے اللہ نے فرما جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوچے ہاں بتائیے قریب ہوں وہ شور سے پی ہوگی کیوں ہو سے جائے گی میں قریب وہ جیسا چاہتا ہے بندے سے قریب ہوتا ہے وہ اپنے علوم کے ساتھ بندے سے قریب سر اپنے کہا اس نے کیا کہا کہ وہ اونچا ہے آئس پر ہے وہ اپنے علوم کے ساتھ وہ بندے سے قریب ہے جیسا چاہتا ہے بندے سے قریب ہے ہیں آگے کی فلاق کو کہیں میں نہیں ہے بندے کے عمل سے مستبر ہو یعنی بندہ جب ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ کا پور نصیب ہو تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے قریب سجا کریب دعا کر جب آپ سجھ کر دعا کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے تو یہاں کہا کہ جب بھی مجھ کو پکاریں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی پکارے آپ جس نے لوگ قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں یا دور سے پکارتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ ہر وقت سنتا ہے کسی بھی زبان میں پکارے اب جتنے اولیا اللہ ہیں کہ سارے زبانوں زبان ہم کو آتی تھیں کسی کو اور بھی آتی تھی کسی کو کچھ آتی تھی ساری زبانوں کو نہیں آتی اب یہ اپنی زبان سے پکار رہا ان کو کیا معلوم ہے کیا ہوتا ہے اور کیا باتیں خبر سے سنتے ہیں وما انت بمسمع من القبور جو قبر میں تم کو نہیں سنا سکتے وہ وہاں زائر ہیں وافلون تو ان سے کہاں سے غالب ہیں بعض کہتے ہیں کہ اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں زندہ ہونے سے لازم نہیں اتا ہے جو سن رہے اور دوسری بات ان کا زندہ ہونا ثابت ہی نہیں یہ عند ربهم وہ زندہ ہے یہی تھا خبروں میں رب کے پاس اور زندہ ہو تمہیں ضروری ہے نہیں ایک آدمی جما کے خود دن بیٹھا ہے سمجھ گئے گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب خطبہ ہونے کے بعد میں اب زندہ ہے ہم چل اب باہر نکلے خود میں کیا ہوگا تم پوچھے گھر پہ جا کے کیا کروں گا یہ تم کوئی سب میں لئے آپ کو زندہ دینا زندہ سنتا ہے نا زندہ ہونا ضروری ہے تو حیات سے استعمال لازم نہیں آتا ہے تو اولیاء کے بارے میں حیات کی کوئی دلیل تو ہے نہیں ولوا کا اگر کوئی تسلیم بھی کر لے تو سماع کی کوئی دلیل نہیں اور حیات سے سماع لازم نہیں آتا ہے. سننا لازم نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا نیک مرلہ جب پور میں رکھا جاتا ہے فیس نم کرتی لاڑو سوجا جیسے پہلی رات کی دلنگ سو جاتی ہے کوئی رسک کرنے والا نہیں سوچ سو तो جب اللہ چاہتا ہے ان کو جنرت کا گھر دکھایا جاتا ہے سیٹ بھی کھولی جاتی ہے جو بھی معاملہ سوتے ہیں لیکن اب ان کی یہ ہے اب یہ آپ کو پکار رہا کو اب معلوم نہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ نوائش میں ہوئی اچھا نشیحت کے ساتھ عالت اطلاع نہیں بات یہ سنیں گی ٹرائی کر کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے نمبر لگ جائے میچ ہو جائے سننے کا بولنے کا ٹائم تیرا ماننا جائز کیسے سے جائز کیسے اتنا مشکل ہو کے بھی تم وہاں ٹرائی کر رہا ہے اللہ ہر وقت سن ہے اس کو کیوں نہیں پکار اللہ نہیں سنتا ہمارے کیوں نہیں سنتا اللہ تمہاری ہم پاپی ہیں تو یہ سنتے ہیں بابا yani اللہ تعالی نہیں سنتا ہے بابا سنتے کیوں بہت رہنے والے اللہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا ظاہر بات ہے جو اللہ سے بڑھتی ان کی رحمت ہے اللہ تو اس کے گناہ کی جیسے نہیں سن رہا ہے ناراض ہے لیکن بابا بابا سب کو دے دوں کتنا پاکی کیوں نہ ہو بابا کی روز میں آ جاتا ہے کیا اللہ کی شامی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بزرگان دین کے اوپر جھوٹ بول کے اللہ والے اسے نہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب کو محبوب اللہ کے محبوب کو محبوب بناتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے ان کو پسند جو اللہ کو پسند ہے وہ پسند بی, بی پسند نہیں کرتے کیونکہ اللہ اس سے نفرت مطلب اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتے تو ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اللہ والے ہیں کہ بندہ یہ مانے کہ اللہ نہیں سنتا ہے یہ سنتے ہیں اور تم جھوٹ بولے تو اللہ سنتا ہاں दे तो हां ہاں اور بعا کرے تو نہیں جی میں چار جو باتیں وہ سنتا ہے اور اچھی باتیں نہیں سنتا یہ کیسا اللہ ہے کہ کون سے اللہ کو ماننا ہے ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ جب जब میں دریا میں طوفان میں مشرقین جب اس کو پکارتے ہیں تو ان کی بھی سن رہا ہے یہ کوٹان والا اللہ ہے تیرا کون ہے جو نہیں سنتا ہے کیا تو اللہ پر جھوٹ نہیں بول رہا ہے جو نہیں سنتا ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے ازید و اطلاع اس کے ساتھ کہہ رہا ہے جب بھی پکارے وہ سنتا ہے اس کا سننا تیری پکار کے ساتھ ہے اس کا قبول کرنا تھی پکارنے کے ساتھ ہے جب بھی پکارے سنتا ہے اور تو کہتا نہیں سنتا ہے اس نے اپنے سننے کو تیرے پکارنے پر مالک رکھا ہے اور تو کہ نہیں سنتا ہے جھوٹ میں جوڑا تو اللہ کو اللہ ہم تک کی حفاظت کرنا اللہ کی مارکت میں نقص اللہ تعالیٰ کی شان میں دستاسی کی طرف لے جاتی ہے اللہ پر جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اللہ کو صحیح طور سے جاننا اور اللہ کے صفات کا علم رکھنا مسلمان تر واجب ہے اس کے بغیر آدمی اپنی عبادات بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی بننے کی عبادت پر اس کی دعا پر خلاف عادت عطا کرنے پر قادر ہے جو عادت نہیں ہوتا ہے اللہ دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اولاد نہیں ہوتی تھی انہوں نے خود کہا الحمدللہ ہم کو اباہی علی الكبر اگر اسماعیل ان نبی لسم عدار تمام تاریخ اس اللہ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحار جیسی اولاد دی میرا رب بڑا دعا کا سننے والا ہے یہاں پر کیا کہا کہ مربی رسم اور تو اولاد کے ملنے کو اپنی اوپر انہوں نے مانا نہیں رکھا کہ مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اولاد دی کس بنیاد پر میں نے مانا تھا اللہ. کیونکہ میرا بڑا دعا تو سننے والا ہے میں نے دعا کی اور دعا تھی کے باوجود اور بیوی کے ماں ہونے کے باوجود نے اولا دی تو اللہ اگر دینا چاہے تو دعا کی بنیاد پر خلاف عادت نہیں ادا کرتا ہے بچے کے بندے کے پاس مانگنے کے لیے یقین اور اللہ پر اعتماد اس کا مانگنا اتنا گڑا ابراہیم السلام نے مانگا اب کیا ربی میرا بڑا دعا رب سننے والا میرا سب کا ہے میرا دعا کو سنتا ہے دعا سے بلائیں ڈلتی ہیں اللہ اللہ تعالیٰ عطا نے بھماتا ہے مختر و ادا دیا وہ سو کون ہے جو مزتر مصیبت میں پھنسے ہوئے کی دعا کو سنتا ہے وہ یچ اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے کون ہے علاب ہے کوئی اور اللہ کے ساتھ اللہ کی سر کوئی دعا کو سنتا نہیں ہے جتنے گسوں کو لوگ پکارتے مٹی پتھر کے بٹ جتنے قبروں میں رسم ہیں وہ اس کے آڑ سے بارے ہیں ایک اللہ ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے اور تکنیک قبول کرتا ہے اسی طرح سے کبھی بے آئی ہی چیز نہیں ملتی بات یہ کہتے ہیں آپ بولے ہمیں مان اردام کیا وجہ اس کی آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد رقی نبی اس دعا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے اس کو جو مانگا ہے دے دیتا ہے یا پھر اسی طرح کی کوئی دوسری تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے ماں لوگ اس مت اور فتح کے راہ میں بس ایس دیکھے وہ جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا ایسی دعا نہ کرے جس سے رشتے ناپے توڑنا لازم ہوتا ایسی دعا نہ لیکن اللہ کا مانگنا دیکھیے دعا کے اوپر دو ہک ہوتا ہے نمبر ایک جو مانگا ہے وہ مل جائے یا پھر اللہ تعالی جو مانگا ہے وہ نہیں دیتا ہے لیکن اس کو کسی بلا سے بچا لیتا ہے اس کو نہیں معلوم لہذا جب بھی ہماری زندگی میں ہم کچھ مانگے اور نہ ملے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مصیبت آنے والی تھی اللہ نے مجھ سے ڈال ہم کو نہیں معلوم ایسا نہیں کہ اللہ نہیں دے سکتا ہے جو بغیر مانگ اتنا سب کو دے سکتا ہے وہ मांगने پر اس سے زیادہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کی होती ہوتی ہے کبھی بندے کو جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ مانگتے ہی तो جاتا تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں؟ کیونکہ کتنی عورتیں ہیں بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہیں مٹی مل جاتی کتنے لوگ اپنی اندازہ اٹھا لے بعد میں بار سوچتا اچھا وہ نہیں ہوئی ورنہ میں تو بھولی گیا کرتے کام باقی کتنے لوگ بیمار ہے تکلیف رہتا ہے موت دے دے تو موت اچھا ہو جاتا ہے اس اچھا والا بہت بہت احسان ہے پورا کریں موت نہیں تو اللہ کا نہ بال ہوتا ہر دعا قبول نہیں کرتا ہے اس اعتبار سے جو مارے ہوئے بلکہ جو مانگا اس کی بجائے اللہ کسی اور تکلیف سے نجات دیتا ہے تو اس کو نہیں مارے تو آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سوچنے درد رکھنا چاہیے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو ڈسیزن کے لیے چھوڑ دے یا اللہ آپ کے فیصلے کے مطابق ہو تو فیصلے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو علم کا سامان ایک علم ہونا چاہیے دوسرے آپ و حساب دونوں بھی ہمارے پاس نہیں یہ ماننے میں ہمارے نہ ہم کوئی طرح سے جانتے ہیں نہ ہمارے پاس اتنا ادو ہے کہ ہم صحیح طور سے ججمنٹ لے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اب انصاف کرتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں ہمارے ہماری کیا بھلائی اجازت ہے اس لیے سکھائے کی جو دعا ہے اس میں یہی بات تعلیم ہوئی تیرے نزدیک اللہ ہے شک دے اور بہتر بھی دے اگر تیرے میں اگر نیچے میری بری بچہ اگلا میں نہیں جانتا ہوں. اللہ کا امکان ہے اور اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے مزید اس میں اللہ تعالی کی آپ کفت رحمت کو جوڑنے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنے اوپر ہم جتنا رحم کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ پر رہنم کرتا ہے اگر ہم اپنے اوپر رحم کرنے والے ہوتے تو گناہ نہیں کرتے اگر ہم اپنے اوپر واقع رحم کرنے والے ہوتے تو گناہ نہیں کرتے کیونکہ گناہ جن کی آگ میں لے جاتا ہے ہم کہاں رہم کر رہے ہیں ہم تو اپنے آپ کو جاننے کی طرف لے جا ہیں اور اللہ نے مانگ کرتا ہے اس کی رحمت ہماری اپنے اوپر رحمت کرنے سے زیادہ ہے تو ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ کو اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ دین پر آئے تو نہیں لے سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ولا کا امام تمین کیا بھی حسن کی بات ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی کا اشعار ہے اے آدم کی اولاد جب تک تم سے دعا کرتا رہے گا جب تک تم اس کو پکارتا رہے گا ما اور معلوم یہ ہوا کہ دعا امید کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ہی نہیں اللہ یہ دے دے اللہ وہ دے نہیں ابھی صحیح اور آدمی کے لیے پورا امید سے بھرا ہوتا ہے اللہ سے ملنے والا ہے آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیے اس میں کتنی امید ہوتی باپ گھر میں کچھ اگر چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر آئے چہرہ دیکھیے بتا رہا ہوگا کتنی امید اور کہاں اللہ سے پیسے بچے کی طرح کما کر جب تک تم سے مانگتا رہے گا اس کو پکارتا رہے گا اور اس سے امید مانگی رہے گا جو عمل دے رہا ہو میں تیری محرط کرتا رہا ہوں مجھے کوئی بغان نہیں کتنے گناہ ہیں پہاڑ جیسے آسمان کو چورے کول پرو نے مانا مجھ سے معاف کرتے معاف غفر تو لگائے گا میرا کیا جو کچھ بھی ہوا ہو بڑے معاف ہو سکتا ہے تو بچا کیا ایک آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہے اللہ سے کہ اللہ آخری وقت میں ہے اللہ میں نے زندگی بھر کے ساتھ شریک کیا میں غلط تھا تو ہی معبود تیرے سو کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ معاف کر اللہ معاف کر لے گا اس اس سے زیادہ سخت کام ہو سکتا ہے ایک آدمی ہم کو زندگی پر دکھاتا رہے اور مرنے سے پہلے ہمارے اس کے کہ احتمام کر دو آدمی کا دن چھوٹا ہوتا ہے ایسے کیسے نہ ہو سکتا ایک آدمی آئے اور آپ کے ہاتھ پہ کھانا لیتے ہوئے کرتے ہوئے کیا کہیں سوری نہیں ایسے دن بدلا نہیں پاؤں آپ بتا چھوٹی چیز میں آپ ہی بدلا لیتا ہے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ شریک کرے اللہ سے کہ معاف کرنے والے جانے زندگی بھر میں نہیں کی جائے لیکن اب میری موت قریب ہے اور میں جان بانا والا ہوں اور جانوں میں جا سکتا ہوں پھر بھی اللہ جہنم سے ڈر کے اللہ پھر بھی اللہ معاف کر دیا کیوں معافی مانگی اس نے پکارا اللہ اس نے جانا کہ میرا کوئی لفظ ہے میرا کوئی نامز ہے تو جب یہ پکارتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ بات ہے جو عمل تیرے ہوں کچھ چھ سب معاف کر لوں گا اور آدمی خود کوشن سے معاف کر دے گا ولا اباری کوئی پرواہ نہیں مالک ہے وہ بادشاہ جس کو چاہے معاف کر دے جتنے گناہ ہو سکتا اس کی پروی غلطی اس کے معاملے میں ہوئی ہے اس کو حق ہے معاف کرنے کا معاف کر دیا اس نے اوباری مجھ کو پر کوئی پروس تو آگے سے جتنے گناہ ہوئے ہیں زندگی میں بعض اوقات کچھ گاؤں کے دیہات کے لوگ ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مقصد تو نہیں جانتے ہیں ہم نے سارے گناہ کیے ہیں اب تو مشکل ہے ہمارا لمٹ کراس ہو گیا ہے ہماری عمر بھی چلی گئی جوانی بھی گئی سے معاف ہو سکتا ہے اللہ اس کا کیسے معاف کرے گا اللہ کے لیے معاف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی اس کو کہیں کسی اور سے پوچھنا نہیں پڑے گا معاف کرو یا نہیں کرو وہ بادشاہ ہے لالش اور رام مایا کا شروع اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں توں نے ایسا کیا وہ جو چاہے اس لیے ہم کو زندگی میں ہم سے کچھ بھی ہو جائے ہاتھ اٹھا اللہ سے کہیں گے اللہ میرے سے غلطی ہوگی تم اس کو معاف کر دے اتنا بھی کافی بچت ہے کہ دل زبان کی موت پر کرا ہوا اس کی سچی قوا اللہ سے واقف مانگی اللہ معاف کرتا ہے جو دعا نہ مانگے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے دعا آپشنل چیز نہیں مانگنا ہے تو مان نہیں مانگنا ہے تو کوئی بات نہیں ایسا نہیں مانگے گا مجھے بھی مل جاتا مانگنا پڑے گا کیونکہ تیرا ماننا ایک گندگی کا سورج تو پکڑتا ہے اللہ کی مقابلے میں نہیں مانگنا اللہ کو پسند نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عجز عن امام قبرانی خلفت میں اور امام العب المان نے سرکار کیا ہے آپ فرماتے ہیں لوگ میں سب سے زیادہ آج انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے دعا کرنے میں حاضر ہوتا ہے آج اس کو کہتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا جیسے کوئی آدمی بھی پڑھا ہے پاگ اٹھاؤ نہیں پاپ ملاؤ نہیں غلام سے بولو نہیں آ کے یہاں دیکھو نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا گھر ہلاؤ ملاؤ کچھ نہیں کوئی <laughs> آدمی ہے کچھ نہیں کر سکتا آ کر ماں اتنا عزیز نہیں اس سے بھی زیادہ آگے وہ آدمی ہے جو اللہ سے دعا کرنے سے آگے ہوتا ہے کہ کوئی کوشش نہیں کر سکتا ہے وہ اتنا آجز نہیں ہے <laughs> جو دعا بھی نہیں کر سکتا ہے اس سے زیادہ آگے کام ہو سکتا ہے دعا کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے دعا کے لیے جہ کی ضرورت نہیں ہے. دل ہی دل میں بھی اگر اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی باتوں کو سنتا ہے وہ لگتا خلط نئی انسان والا نفس ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر اس کا نفس اس کو کیا کیا ڈالتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں اللہ اس کے دل کی بات کو جانتا ہے گیارہ مزہ آس پاس اونچی آواز کو سنتا ہے چھوٹی ویسنگوشوں کو بھی سنتا ہے اور دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے یہ انتظار سوال ہے اسے سارے بھیج جاتا ہے دن ہی دن اگر اللہ سے مانگے اس کو بھی اللہ سکتا ہے وہ بھی دعا ہے وہ بھی دعا مسجد میں بیٹھا ہے اور سی ہار جو نام ہے دہلی دل میں نام ہے اہلا فن چیز عطا کرتے ادا مشکل بنا دے اولاد کو یہ بیٹی کا نکاح کروا دے یہ سب چیزیں جواب دلا دے ادا حالات سی دے دے دیجیے زبان کسی کو گزرا کہ سچ چاپ مسلط میں بیٹھا ہوا لیکن اندر سے اندر وہ مانگ رہتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے بندہ بازو میں بیٹھا اس کو نہیں معلوم اس کے دل کی دنیا دیکھی کیا ہو رہی ہے لیکن اللہ کو معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے بعض اوقات دیکھیے احسان زبان سے بول دی پاتا ہے ایک آدمی کا بعض اوقات اتنے حالات ایک کے پیچھے سے آ گئے جاب چھوٹ گیا بیوی بیمار ہے بچے کا انتقال ہو گیا رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑنے سر ایک دم لوٹا پھیٹا ایک دم اس سے ایسا لگتا کچھ بھی نہیں رہا اب کوئی دوست اس سے پوچھے کیا وغیرہ بتاؤ بولنے کو بھی نہیں ہو رہا ہے زبان میری میں دل نہیں کرتا بولنے میں طاقت نہیں بولنے کی دل ہی نہیں بولنے کی ایسی کے اوقات انسان پر آتے ہیں کہ ایک آدمی کو بولنا بھی نہیں آتا ہے اس کو نہیں لگتا ہے کہ وہ بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں اس پر کہ زبان اس کی گویا کے ناکرا ہو جاتا ہے اس وقت دل ہی سے وہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ جو دل کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے لہذا اپنی مسائل اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے رکھنا اپنے آپ کو شرمندہ کرنا ہے آدمی اپنے دل کہہ کے بس رکھ دے اللہ کے آگے زبان خاموش پھر بھی اللہ لی وہ اللہ ہے اس کو چھوڑ کے آدمی یہاں بھٹکتا پھرے اس سے زیادہ دلیل کوئی نہیں ہے اور ایسا آدمی دلیل ہوتا ہے لیکن جو آدمی واقعی اللہ سے اپنے دل کو جوڑے رکھتا ہے اللہ اس کو دنیا کا اثر دونوں دیتا ہے مومن کا شک وہ اللہ سے مانگنے والا اس کا یقین ہے کہ صرف اللہ سے ملتا ہے باقی سب کی سب وسائل اور وسائل اور ذریعے ہیں سب محساس ہیں اللہ کی سطح اللہ کے نبی صلی اللہ منصل اللہ یا جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ یا بار اللہ اس کا غصہ ہوتا ہے اللہ اس کا غصہ نہیں مانتا مجھ سے اتنا غنی ہو گئے تو اپنے کو محتاط نہیں مانتا اللہ سے غصہ آ سکتا جو اللہ سے مانتا ہے اللہ سے لیکن جو نہیں مانتا ہے اللہ اس سے غصہ آتا ہے سر سر نے بات کیا ہے ایک مشہور ابیات ذکر کی بعد میں بلّہ برف کا سبال اللہ وہ ہے کہ جب تو اسے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور انسان کا حال یہ ہے آدم کی اولاد کا حال یہ ہے کہ جب ان سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے آپ دیکھیے بہت دل دوست ہے ملتا جلتا سب کچھ ہوتا ہے اور کسی دن چلا جائے چھوٹا میرے حالات تھوڑے ٹھیک نہیں ہے اور تھوڑا اس کو کچھ ضرورت ہے تو اس کا موڑ خراب ہو جاتا ہے یہاں اس اچھا اچھا اچھا تو اس کا دل تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس نے مانگا لیکن اللہ اللہ بول کے جب یہ مانگنا چھوڑ دے تو ناراض ہوتا تو مانگنا چھوڑ سکوں مان نہیں مانگے گا تو ناراض ہوگا مانگتا ہے نہ اللہ راضی تو اللہ سے نہیں مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ رقان ذریعے میں فرماتا ہے وکال اور حکومت استحل لگو وکال عمومت رو نہیں استحل ان نلبی نے ابارکلو نہ جہن نہ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ کو پکارتے رہو مجھ سے دعا کرتے رہو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا رہوں ایک امر ہے اور ایک وعدہ ہے حکم ہے دعا کرو وعدہ ہے سن رہا ایسا کسی نے وعدہ نہیں کیا اللہ کی اولیاں سے کسی نے کہا اس طرح سے اللہ نے دعا کر میں دعا سنوں گا اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے ان اللہ ممبا اللہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں سنوں گا تو دعا کر اس کے بعد بندے کا کہنا کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ نہیں سنتا ہے جھوٹ ہے تو آنکھ گستا ہی اللہ شام تو یہاں پر اگر ایک آدمی دعا کی صحیح طریقے سے دعا کرے ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اللہ, اللہ حبادت سید بولو جو میری بندگی سے, اس سے استقبال کیا ہے کہ دعا عبادت ہے لہذا اللہ اسلام کا کسی اور سے دعا کرنا جائز نہیں مشکل غبروں سے دعا کرنا اول اللہ کو پکارنا یا غوث المدد یا یا مشکل کشا اللہ کی اور کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے یہ اس سے دعا کرنا ہے اور دعا عبادت ہے لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا اس کا اس کی عبادت کرنا شرط ہے یہ اسلام سے خارج اسی ان اللہ نے بھی بے روب نائن عبادت کی سیدو نظاثی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان تریب و ذریع ہو کر جنم مل جائیں گھمنڈ کا نتیجہ ذلت ہے اور یہاں یہ بتایا گیا کہ دعا نہیں کرنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے ایک آدمی کا دعا نہیں کرنا گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت بننا ہے اللہ سے ماننا چاہیے اور بندے کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذریع کرنا ہی اس کی عزت ہے اصل عزت یہی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے اپنے کو ذریع کرے مضرو کے آگے زلیل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے وہ عزت اس کی اصل حیثیت سے اس کو ذریع کر دیتی ہے لیکن بندہ اگر واقعی اللہ کے آگے اپنے, اپنے, اپنے, اپنے کو ضلیل کرے اللہ اس کو عزت دیتا ہے دعا قبولیت کی ابولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے آئیے فکر تو دیکھتے ہیں نمبر ایک آپ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اللہ کے نام اس کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے کماتے ہیں جب تو سوال کرے اللہ سے سوال کر مانگے اللہ سے مانگے اور جب اس کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے نمبر مانگ دیکھیے یہ دو چیزیں کسی کو لگی لازنے کی ہیں نہیں سو آج کوئی اپنا اللہ مانگ الادے الاقوہ چیز دے اس کے بس میں اگر کوئی چیز نہیں بالکل تو بھی مانگ سکتا ہے اور کوئی چیز جو خود کر رہا ہے لیکن اس میں تھوڑے سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں مدد کی ضرورت ہے یہ کوشش کر رہا ہے لیکن کوشش اس کی ناپس ہے اس میں اور مدد کی ضرورت ہے تو اس میں بھی اللہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوشش یہ نہیں کر سکتا ہے وہاں پر ڈائریکٹ پورا ماننا ہے پورا ماننا ہے تو اللہ سے مدد چاہیے تو بھی اللہ سے امام احمد کے لیے بھی صحیح ہے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا جائز نہیں اللہ کا مانتا من وہ من دون دوائی من الى سجیو رہو وہ ہماً دعا کی نوافروں وہ ادارنا سو کا نم آگا نیگا اور اس سے بڑک گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی سوا کسی ایسے کو پکارے جو اس کی دعا کو قیامت کے دن تک نہیں سن سکتا ہے بلکہ یہ وہ اس کی دعا کے سیری سے واقع ہو اور جب خرچ انہیں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن من جائیں گے اور خرے سے ان کی عبادت کا کام انکار کرنا ہے کتنی صاف آئے ہیں لیکن آپ دیکھیے آپ کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے اولیاء کو پکاتے ہیں اس یقین سے یہ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے آپ دیکھیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پہنچانے کی ان کن ذریعہ بندوں کے ذریعے جانا ہے حالانکہ اللہ کی فیصل اللہ وسلم کے ایک صحابی جب ان کو لوگوں نے ختم کیا تو اس وقت میں اللہ سے دعا کی اے اللہ ہم تس سے راضی ہیں جو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم تج سے راضمی ہیں تو اپنے نبی کو خبر پہنچا دے کہ ہمارا قتل ہوا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں صحیح سیفی روایت حضران صحبی اللہ کے خال الکرم خواہاں انہیں پر ہم کو یہاں قتل کیا جا رہا ہے کسی ہے تو اپنے نبی کو تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور دھوکے سے مشین نے ان کو قتل کر دیا تو ابھی اکیلے نہیں اس وقت نے انہوں نے کہا اے اللہ, اے اللہ اپنے نبی کو تو قبل پہنچا اپنے نبی کو تو بتا دے کہ ہم کو قتل کیا گیا ہم اس سے راضی تھے اور اللہ کے رقو صلی اللہ علیہ کو بتایا گیا اور آپ نے سہولت خبر دی یہاں کو ان کا دکھائی دے ہے کہ اللہ شام کافی کیا ہے نبی ص اللہ علسم کو پکار کے اللہ تکلیف نہیں جاتی اللہ کو پکار کے نبی کو بتایا نبی کو بتانے کے لیے براہ سے نبی کو نہیں پکارتے ہیں بلکہ نبی کو بتانے کے لیے اللہ کو پکار کے نبی کو بتایا جاتا ہے, ہے نبی نہیں اللہ جانتا ہے یہاں کی باتیں اللہ نبی کو بتانے کے لیے اللہ کو پکارنا پڑے گا یہاں الٹا ہو گیا کہ اللہ کو بتانے کے لیے اوجیب ہوگا حدیث آج بدا اسلامی بتواری حدیث اگر آپ نواز کرے تو مجھ کو دکھائی دیتا کہ واقعی حالات نہیں ہے اسلام اجنبی کا پھر اجنبی ہو جائے جیسا تو اس آیات میں اللہ نے ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہے اللہ کو کسی کو کسی کو پکارے جبکہ اس کے کی دعا سے وہ غافظ ہیں اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور حکامات دورے ہیں کے بارے میں، کہ اللہ وقت سے عوض و لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بلکہ ان کی دعا میں انکار کریں گے حشر میں کس کو جمع کیا جائے گا پتھروں کو حشر میں جمع کیا جائے گا انسان تو سارے جتنے لوگ ان کو پکارا جا رہا ہے وہ ہر کہیں گے ہم نے تم سے تھوڑی کہا تم ہم کو پکارے ہم تھوڑی لازی تھے ہم نے حکم دیا تم کو نہیں تم نے پیسے پکارا ہمیں اور اللہ کو ہم کو پکارے کون بتایا تم کو قرآن ہی تمہیں ہم کس کو پکارتے ہیں ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں سارے اللہ کے نیک بندے انکار کریں گے تو شرک دعا میں نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں بال کتابوں میں لکھا ہے اے اول و آم کے سردار میں اتنے مہینوں سے یہاں ہوں اللہ جلد آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے کھانے کا جانے کے انتظام کر رہے کیا یہ فکر نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ اور بندے سے سوال کرے صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کے ساتھ بندے کو شریک کرنا ہی فکر ہے سوال میں مانگ تو پہلی چیز یہ کہ دعا کی سہولیت کے لیے ضروری ہے کے وچ میں توقین اور اخلاص ہو صرف صرف اللہ سے دعا کی جائے صرف اس نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ضرور ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعض اس کو مؤکد ریوائز کیا كل دعاء له كل دعاء حجوب حتی نصلی علی النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عالم سے موقف ہم بیان کے یعنی تم کا فور ہے کہ ہر دعا اللہ اور دعا کے میں حجاب ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پر ضرور نہ پڑا جائے تو یہ دعا کے آیا میں سے ہے کہ آدمی پہلے اللہ کے کھنڈ شنا کرے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ پر ضرور پڑھے اور اس کے بعد مانگی اب تہیات نے آپ دیکھیے یہی ترتیب ہے اب تاکہ یاد وقت اللہ کے حمل و پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رہا ہوں اللہ عالم اس کے بعد آدمی مان ہے اللہ یہ بچا جانا درجہ تو یہ تنظیم نے کی تو حدیث میں بتایا گیا ہے یہ بیٹھ روایت ہے چوبیمان ہے تو آدمی کو چار کے دعا میں بعض بہت سارے کیا کرتے ہیں عقیم جاد کے اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کو میں قبول کرنا صحابہ سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا کی عقیل میں اس طرح کے بات کرے جائیں البتہ یہ ہے کہ ایک آدمی دعا میں اللہ کی حمد سنہ کے حمل و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ وسلم پر ضرورت پڑھے اس کے بعد یہ کہ دن کے بعد ساتھ مرتبہ یا ساتھ ہیں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں دیکھیے ہم جو کچھ کریں اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے دین میں جو بھی عمل کیا جائے اس کے لیے قرآن قدمت سے یا صحابہ کے عمل سے دلیل ہونا چاہیے تیسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قلب حاضر ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اللہ تعالیٰ کماتا ہے باپا محکمت کرو ہی استعمال تمہارے گاپ کا کہنا ہے کہ اس کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو جب اللہ نے واعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے کماتے ہیں خود الله و ان تم تین کو اس طرح پتارو کہ تمہیں دعا کی قبولیت یقین ہو اللہ کو اس طرح پتارو اللہ سے دعا کرو تو ایسے دعا کی قبولیت کا یقین ہوا یا سجیب دعا میں پھل میں غلط ہے اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو واقع لاپا بس جا کے مانگ رہا ہے بس گھڑی دیکھ رہا دعائیں پڑھ رہا ہے دل دعاؤں میں نہیں یعنی دل سے نہیں مانگتا ہے صرف زبان سے مانگتا ہے تو ایک آدمی کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے آدمی جیسے مانگتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں ادب و تعریف کے ساتھ مانگنا گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے پوری توجہ اس پر ہونا چاہیے مرن کا اللہ سے دنیا میں بھی ایک آدمی کسی بادشاہ کے سامنے جا کے خواہ ہو اور بادشاہ کہے چیز کے بتاؤ تم کو کیا چاہیے تو پورا دل اس طرف ہوتا ہے تعظیم اور ادب سے کہتا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ نہیں کہیں اور بیانوں میں بول رہا ہے یہ چاہیے یہ اور دیانا اور دیانا اور چاہیے, چاہیے, چاہیے نہیں اللہ سوچا العالمین سارے بندے قیامت کے دن اس کے سامنے برہنر ننگے کھڑے ہوں گے آسمان زمین اس کے حکم سے رکے ہوئے ہیں وہ چاہے سب کو توڑ پھوڑ کے خبر کر وہی جس کے آگے سارے نزیبلاتے پہ ڈر نہیں اس اللہ سے مانگے تو ادب کے ساتھ مانگے اور پورا دن اللہ کی طرف کی. اللہ اس کی اللہ طرف دے یہ اللہ, اللہ کی طرف میں دے اور ہوتا ہے افسوس افسوسی ہے تو اللہ سے مانگتے وقت یقین اور توجہ کے ساتھ مانگے دن میں یقین ہو کہ اللہ قبول کرے شک نہیں کر رہا ہوں میری معلوم ہے اللہ قبول کرے یا نہیں کرے نہیں تو کیا نویدہ اللہ کو تم دھوکا دینے والا جانتا ہے کہ تم سے وعدہ کرے کہ قبول کروں گا لیکن پھر قبول نہ کرے اللہ وعدہ خلاف نہیں کرنا یقین کرے اللہ قبول کرے گا اور غفلت میں نہیں دل کا واقع ہونا دل میں دوسری چیز نے سوچا زبان دعا آج کل بہت لوگ دو دعا یا ذکر میں آدمی پڑھ رہا ہے کچھ زبان سے لیکن دل اس پر اپنے کئی اور یہ نہیں مناسب اسی طرح سے دعا کے قبول کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کی کمائی خراب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی طیب ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے سلیم اور اللہ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے کیا حکم دیا یا رسو اے رسولو تم طیبات میں سے بات و و حلال کھاؤ اور نیک عمال میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں اور اللہ نے ایمان والوں سے کہا یار کو عباد کی ماردہ نہ ہو ایمان والو جو رشت طیبات میں سے ہم نے تم کو دے رکھا ہے اسی میں سے کھاؤ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں تم مزہ کرو آپ نے ایک آدمی کا سکار کیا سفر لمبے سفر میں بال بکھرے ہیں دھول میں ہٹا ہوا ہے یم یمان اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا لے یا اللہ و پتارا وہ مت حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وساره كان حرام اذا تقي في حاله نہیں اس کے ہاتھ پہلا نہ حرام ومشربه حرام وسقينه حرام وملبسه حرام اس کا لباس حرام ہے وہ بھی بھی حرام و حرام ہی پر پتا ہے وہ حرام ہی اللہ سے مانگ رہا لیکن حرام پہنکا، حرام پہن رہا حرام پی ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ نے اس کی بہت لمبی تفصیل کی ہے لیکن یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ ایک آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ اڈام ہونا چاہیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ سود کی جو گنج کی کمائی ہے اس کو جوتے چپل میں استعمال کریں گے جوتے چپ کو زند کی چیز ہے دیکھیے وہ لباس ہے اور لباس حرام ہے جوتے آپ پہنتے ہیں پہننے کی چیز ہے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ الگ حرام کو اس میں استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں تو میں ضریل کر رہا پاؤں میں تو پہننا اس کیا عزت ہے اچھا چاہیں وہ پاؤں میں آدمی پہنے اس کو ضریل کر لیکن استعمال کو چلا رہے ہیں تو کسی آدمی کے لیے جا رہی ہیں کہ اس کو کو استعمال کریں تو اس کے لیے ایک آدمی اگر کام پر پڑا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے اسی طرح سے دعا کی قبول بھی ضروری ہے کہ آدمی خیر اس کی دعا مانگی شرکی نہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عرصے تھماتے ہیں لا یزال لو العبد لا یزال لو تو استضا بل عبد الفقیر کے واقف بندے کی دعا قبول ہوئی ایسی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا رشتے ناپے توڑنے کی دعا نہیں کرتے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جو گناہ کی یا اللہ اس کو کوئی آدمی کوئی آدمی اللہ سے روز اللہ شراب مانگے تو اللہ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ سے گناہ مانگے آدمی یا اسی طرح سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگے جو رشتے توڑنے کی دعا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے امام اس سے مشکلات کی اسی طرح یہ کہ آدمی دعا کے لیے جلدی نہ مچائے یہ بھی جی دعا کی قبولیت کی ضروری ہے ایسے انہیں ہوا کہ آپ نے بھانگ اور بٹن دبانے جیسا قوم آ گیا اللہ تعالیٰ جہاں عطا کرنے والا سفی ہے وہیں وہ او علیم اور حکیم بھی ہے حکمت کا قطع ہے کہ بندے کے مسالے کو دیکھ کر اس کو دیا جائے ہم اپنے اولاد کو ہر مہنگی کی روپت پر اس کی حساب سے نہیں اپنی حساب سے کیونکہ اس کے کی لیے اب یہ مناسب نہیں ہے اس کو اس کے مناسب وقت پر دینا صحیح ہے کیوں یہ ظلم نہیں کیا یا مغل نہیں ہم بچے کو وہی دیتے ہیں جو اس کے لیے صحیح وقت پر جو چیز لیتے ہیں تو اس کے لیے مناسب ہے اللہ ہم سے زیادہ ہمت والا دا ہے ہمارے پاس جو ہمت لیا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ نہیں دینا یہ مغل یا ظلم نہیں ہوتا ہے بعض اوقات اس میں مسلح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے مانتے ہی قورن اس کو نہ دے تو اللہ سے مزدم نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ سماتے ہیں کہ اس کا جذا بولیا ہادف مار سے آدمی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ جائے جب تک کہ وہ جلدی نہ جائے یا تو وہ ضائع قدم اس کا لگے میں نے تو دعا کی لیکن قبول ہی نہیں ہوتی میں نے تو بہت دعا کی لیکن قبول نہیں تھی اس کو نہیں معلوم اس کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو مانگا تو وہ نہیں دیا لیکن کئی مصیبتیں ڈال دی لیکن جب ایسا کہتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں ہوتا ہے نا شکرا بنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتماد نہیں رکھتا ہے اللہ کے مسالے کو یہ نہیں جانتا ہے تو ایک آدمی اللہ سے جب مانگے تو پھر مانگنے کے بعد یہ سمجھے کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے مومن کی ہر دعا قبو کو مارا گول کا ہر دعا بھٹک جاتی ہے اس کے بلاش آپ دیکھیں مومن کی ہر دعا قبول ہوتی, ہوتی ہے لیکن دعا قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو مانگا بے آئی نہیں وہ مل بل جائے بلکہ اللہ اس کے بھلے اس سے بہتر کبھی لے لیتا ہے کبھی اللہ کوئی تکلیف دور کر دیتا چیز نہیں دیتا ہے آپ نے اللہ سے مانگا اللہ اچھے سے کو جوتے دے دے اچھا لباس دے دے اللہ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا آپ کو نہیں مانا تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں دوسرے دیے نہیں کپڑے دیے لیکن اللہ نے آپ کی کارنوں کو بچا لیا آپ کو نہیں مانتا لہذا دعا کمان ہوتی ہے ماننے کے بعد اللہ کا اعتماد رکھنا چاہیے چاہے اس کے اثرات دکھائی دیں یا نہ دیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے کیونکہ اللہ دعا کو سنتا ہے قبول کرتا ہے اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اس مصیبت کی لیے دعا کرنے والا نہ ہو ہر حال میں دعا کر بہت سے لوگوں کی حادث کیا ہوتی ہے آپ ہمارا اپنے اللہ کو بھولے رہتے ہیں جیسی تب مصیبتیں آنی شروع ہوئی پھر دعا کرنے لگتے ہیں تو یہ, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہے آدمی اچھے حالات میں ہو یا مصیبت کے حالات میں ہو ہمیشہ اللہ کو محتارے ہمیشہ نہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے ہیں منصب رہوسی بلواہ لینا دعا کے وقار امام تبھی اور حاکم اس پروار کے بے حص مرضی کی بات ہے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے مصیبتوں میں تکلیفوں میں اس کو چاہیے کہ اچھے حالات میں میرے لاس دعا کر ہے خوشدوار حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو جو چاہتا ہے کہ مصیبت میں اللہ سے دعا کرے اللہ سے ملے اس کو اللہ سے دعا قبول کرے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں بھی خوش کے حالات میں اللہ سے دعا کرتا رہے تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ باتیں تھیں وہ ختم ہو گیا ہے اللہ تعالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور واقعی اللہ کا ممتاز اپنے کو سمجھنے والا ہم کو بنائیں اور اللہ رب العمی ہماری جتنی بھی دعائیں سیر کی ہیں تمام دعاؤں کو قبول کروائیں جتنے بھی مسلمان پریشان حال میں دنیا میں کسی بھی کونے میں اللہ رب العظمی ان کے تمام مسائل کو حل کروائے آگے کے ساتھ جتنا جلدی ہو اللہ ساری امت کو سیر کی طرف لے جائے تمام مصیبتوں سے امرت مسلمان کی بات سنوائیں ابو الخلا وقلا